بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ آج دسویں دورہ ایجمیا کے دوسرے دن سنٹر کے اس مبارک حال میں ہم سب ہم آپ سب لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس دن کو بھی کل کی طرح سے علمی قواعد کے ساتھ گزارے اور ہم آج کے دن سے بھی کماق ہو فائدہ اٹھائیں اور علم دین حاصل کریں شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور آپ لوگ لوگوں کی مختصر تعداد بھی ماشاء اللہ تشریف لا چکی ہے انشاءاللہ لوگ آتے رہیں گے لیکن وقت کی مذاق کو سمجھتے ہوئے اور وقت کی حفاظت کرتے ہوئے ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی درس اور علمی فوائد کا آغاز فرمائیں اور ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جلا کر کے اندر اندر بہت کچھ صرف ناشتے کا وقفہ کم ہے تو ناشتے کے وقت ساڑھے سات دس دن ہوئے सर सब साथ-साथ क्यों है ना सर हां सर सब साथ-साथ क्यों है ना सर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 اما بعد فاين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرل امور محدثات وكل محدثه دين بلا احكم وكل بدع دين وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اهدنا ملى الذين غرمته رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداه مهتدي صب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربیل مدرسلقیم وخرجنا مخرج سلقی وجالتن کا سفانسیبہ آج جو ہمارا در شروع ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے بعض ایسے اسما اور صفات سے جن کا تعلق صفات لازمہ سے ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے علماء اور مشاعر سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کیونکہ دو قسمیں ہیں کہ صفات ذاتیہ لازمہ اور ایک ہے صفات فیلیہ صفات لازمہ یا ذاتیہ جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہیں جیسے اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے لیکن وہ کیسا ہم کو معلوم نہیں ہے اللہ کے پاس پاؤں ہیں لیکن کیسا ہمیں معلوم نہیں اللہ کے پاس وجہ ہے چہرہ ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ صفات لازمہ کہتے ہیں ذاتیہ سفات فیلیا یہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے جیسے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں یا اللہ رب العالمین قیامت کے دن آواز لگائے گا انل ملک انل دیان میں ملک ہوں میں دیان ہوں میں بادشاہ ہوں اور میں بدرا دینے والا ہوں قیامت کے دن اللہ آئے گا اس کے لیے یہ سفات فیلیاں ہیں صفات ذاتیہ صفات لازمہ اس کو کہتے ہیں لا الفق و اہم اور صفات فہریا یعنی انما تتعلق بی ارادت اللہ و بحرۃ اللہ وہ مشیت اللہ کی ارادے اور مشیت سے اس کا تعلق یہ بات دماغ میں با داخل ہو گئی الحمدللہ اور اللہ کی صفات کو سمجھیں کے یہ ایک قاعدہ سمجھ لیجیے اسی روشنی میں انشاءاللہ اللہ ہماری ہمارا فہم انشاءاللہ شاء سلف ایک سلف اور صالحین کے فہم کے مطابق ہوگا اللہ کی جو اس بھی اسماؤ سے پات اس میں قاعدہ کیا ہے اس بات بلا تنفی اسبات وہاں بلا تمقین وہ تنسی ہوا بلا تافی گھبرائیے نہیں ترجمہ ہوگا ارے سننے سے بھی تو فائدہ ہے بار بار تکرار سے علم آتا ہے اتبا تو بلا تنفیم وہ تنظیم ہوا بلا تعطیل وقت انتوا کی کیفیت ہی کیفیت ادراک بال کیفی ہے تھی لا ترق و اللہ بال مشاہدتی و ذلك ندیر وہ حق لدینی کا منطفیت الفق اللہ زبان ہوتا جس طرح بچے کو رٹایا جاتا ہے نا جامع اسلامیہ میں کچھ چیزیں رٹائی گئی تھی تو وہ چیزیں کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں اللہ کی فضر سے چیز اللہ اس میں یہ کہ اللہ کے اسم و صفات کے بارے میں سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ کے اسم و صفات چاہے وہ ذاتیہ ہوں چاہے فیلیاں ہوں انہیں ثابت کرنا ہے اللہ کے لیے بغیر کسی مثال بیان کیے ہوئے یعنی اللہ تعالی کا کوئی اتار نہیں یعنی اس کی کوئی اس کا کوئی سیمپل نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے یعنی اللہ کے پاس یہ ہاتھ ہے السم ہے بسر ہے یا اللہ رب العالمین سماج دنیا پہ نازل ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا ہے یہ نہیں بتانا ہے کہ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے یا اللہ نازل ہوتا ہے جس طرح ہم اترتے ہیں نہیں بس ثابت کرنا ہے ان کے محانی کو ثابت کرنا ہے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی کی کیفیت کے وہ تنظیم ہوا بلا تعطیل اور اللہ رب العالمین کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک جاننا ہے خلل اور نقص مخلوق میں ہیں خالق ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اللہ کے صفات کا اس بات کرنا ہے بغیر کسی مثال کے ذریعے انہیں اسی طرح ثابت کرنا ہے جس طرح قرآن میں آیا نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے اور اس کے اسما اور صفاف کو تمام سے پاک جاننا ہے بلا تعطیل کے بغیر انکار کیے ہوئے یہ ایک ہوا نمبر دو اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنا ہے تو اس کی کوئی کیفیت نہیں بتانی ہے کیفیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے لیکن کیسے نازل ہوتا ہے کیا اس طرح سے جس طرح ہم گاڑی سے اترتے ہیں جس طرح ہم چھت سے اترتے ہیں اللہ کا اترنا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے یہ ایسا جس امام مالک کا مشہور مقولہ آپ میں سے ہر کو معلوم ہوگا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ان شاء اللہ وہ کیا ارے استفا معلوم ولکئی تو مشہور ولیمان ماں را کے اللہ مفت جب جب اس آدمی نے سوال کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف جھکایا اور پسینے سے شرابور ہو گئے اللہ حافظ. اور جواب دیا کہ استواء معلوم ہے یعنی اس کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجبور ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن ہے لیکن کیسے اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسما اور اللہ کی صفات اللہ کے شاہ نشان اور بندوں کے صفات بندوں کے شاہ نشان سوال آنو بدا سوال کرنا بدعت ہے اور ایمان لانا اس پر واجب ہے میں تم کو بدعتی سمجھتا ہوں اس کو ادر سے نکال دیا اور یہی قول ربی ایت الرائے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاذ ربی الرائے کے نام سے مشہور عبد الرحمان اقروخ کے پرسن ان سے بھی مروی ہے تقریبا اس کی بیان کے بعد یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ایمے کرام سے بھی من مروی ہیں جیسے امام محمد بن رحمۃ اللہ کی کتاب سننا میں اور ان کی دوسری میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کو اسی طرح ثابت کیا جائے یعنی اللہ کے صفات کو اسی طرح ثابت کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے یہ بات یاد رکھیے میں اس کے بعد رفتار تیز ہونے والی ہے لیکن اس اصول کیا کیجیے سبب کا اصول امیر روحا کما جات امیر روح ہاں کما جات یعنی اللہ کے قسمہ صفات کو اسی طرح سے گزارو اسی طرح سے سمجھو اور اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جس طرح آیا ہے اس میں نہ گھٹانا ہے اور نہ بڑھانا ہے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول ہے امام احمد بن حمل امام و حلی سن امام فی الزور امام الف حدیث امام الفلور امام الفلف امام حلی حدیث اور اسی اللہ کے اسماء و صفات کے اس بات کی وجہ سے انہیں حکومت وقت کے ظلم اور بربریت کو برداشت کرنا پڑا اور تین تین بادشاہوں نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا مامون معتصم اور واضح نے جیسا کہ علی بن مدینی کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ زمین میں دو بڑے فتنے ہوئے اور اللہ نے ان دونوں بڑے فتنے کے لیے اپنے دو بندوں کو منتخب کیا کہتے ہیں علی بن نبی مدینی اور علی بن ماد اما دبا کمن ہوا علی مدینی آپ کو معلوم ہے کہ علی بن مدینی کون ہے صرف حدیث ہی نہیں ہے امام ضرورت حدل نہیں بلکہ ایلن کے امام تھے اور امام بخاری امیر المین الفل حدیث محمد بن اسماعیل الباری کہتے ہیں مستثر تو نفسی اللہ ابن میں بڑے بڑے علما اور مشاعظ سے علم حاصل کیا لیکن کہیں پر میں نے اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے ان کے علم اور ان کے فصل کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنا علم بہت تھوڑا معلوم ہونے لگا اور علی بن مدینی نے کہا ضرور وہ امام یہ امام ہے یعنی علی بن مدینی نے امام بخاری کو دور طالب علم میں امام وقت کہا سبحان اللہ, فضل اللہ ہوتی ہے بیا شاہ وہ علی بن مدینی کہتے ہیں ان اللہ اید هذا الدین ان اللہ اید هذا ادادی ابھی بکر صدیق یوم رد بے احمدیب نے ہمبل یومل مہنا اللہ نے اس دین کو قوت ادا فرمائی جب ارتداد کی آندیاں چلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے زکات کے مانعین پیدا ہو گئے فتنوں کا سیلاب امدا اللہ نے حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بربا فرمایا اور اللہ ان کے دین کو قوت ادا فرمائی اور ایک زمانہ آیا فرق قرآن کا فتنہ اٹھا اور قرآن کو لوگوں نے حکومت وقت نے اور علمائے احتجرہ وغیرہ نے کہا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جس طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی قرآن بھی فنا ہو جائے گا اللہ کے صفات کا انکار کیا امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے برپا کیا وہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ امام محمد بن حنبل ہی سے نہیں ہے بلکہ وہ امام جس کو دنیا نے تعلیم سے زیادہ جرح کیا جن کو عزت و آبرو پر حملے کیے جن کی طرف یہ باتیں منسوخ کی گئیں کہ ان کو سترہ حدیثوں سے زیادہ نہیں معلوم ہے جنہیں جی ارجا اور, اور نہ معلوم کے سے الزامات سے متحم کیا گیا لیکن معتدل رائے یہی ہے کہ وہ امام کا منحج گرچے بعض عقیدے کے اندر سلف کے مسلک سے مخالف ہیں لیکن اس کے باوجود سلف سے بہت ہی قریب اور منہج سلف کے پاسبان اور عقیدے سلف کے بہت بڑے تھے اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی میری براد ابو ابو حنی فت علیہ من اللہ المخران امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب فیخ الکبر جس کی نسبت شیخ السلام نے ان کی طرف کیے بعض لوگوں نے شکیہ اس کتاب میں موجود ہے کہ من اللہ بخلقی کفر جس نے اللہ رب العالمین کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا یعنی اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی صفت کے برابر قرار دیا کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق کی طرح ہے اللہ کا پاؤں مخلوق کی طرح ہے اللہ نازل ہوتا ہے جس طرح ہم اترتے ہیں اس نے کفر کیا اور ان کے استاد ماہم بن حماد کا یہ قول فیغول اکبر کی شیرہ میں ملانی خاری نے لکھا ہے جو امام ابو پر احمد اللہ لے کے استاد جلیل مانے جاتے ہیں منشب اللہ بخرتی فکر کبک ورئی سفیمہ و سب اللہ بی وصف و سبھی رسول ہو اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ اللہ خالق اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہاتھی کا بھی ہاتھ اور چوٹی کا بھی ہاتھ ہے جبکہ ہاتھی بھی مخلوق اور چیوٹی بھی مخلوق ہے لیکن چوٹی کا ہاتھ ہاتھی ہات کی طرح نہیں ہو سکتا تو اللہ خالق اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہے کہتے ہیں وہ نہیں سفی میں وہ جس چیز کو اللہ نے اپنی اپنے لیے ثابت کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماع سے بعد میں بیان کیا اس کی کوئی تشبیح نہیں ہے میں نے اس لیے اس کا تذکرہ کیا ذہن میں یہ بات رہے اور آدمی کو چاہیے کہ اس کا دل اور دماغ سلف کے بارے میں بالکل صاف ستھرا ہوا من <تصفيق> وہ تمام چیزیں جو تم سنتے ہو آثار سے آثار کہا جائے تو آثار میں سنت بھی داخل ہے اور صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے اعمال بھی داخل ہے صحیح قول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے صحیح اور صحابہ اقوال اور افعال سے صحابہ کے اقوال سے یہ بات جو چیزیں تم سنتے ہو جو تمہارے عقل میں نہیں آتی یعنی جو تمہارے سمجھ میں نہیں آتی تو ان معانی کو اسی طرح سے ثابت کرو جس طرح سے قرآن حدیث میں آیا ہے اس کے ٹوہ مت پڑو اس کے ٹوہمیت پڑھو کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا تک فمال اسلام کبھی علم جس چیز کا علم ہے اس کے ٹوہ میں یعنی اس کے بال کی خالمت نکالو حلت بال کی کھال نکالنے والے ہلاک ہو گئے ہم اس کا یہ مانا کرتے ہیں تعمق یعنی بغیر علم کے کسی مسئلے کے اندر غور کرنا اور نئے معنی نکالنا ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جتنا بتائیں گے اتنا مان لو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے فطرت کے تقاضوں پر نہ کر رہا ہے عمل بند مقصود ہی کچھ اور ہے تسلیم اور کا تسلیم کر لو مومنگ تسلیم کرتا ہے کیا کہا نے بہن اسماعیل صاحب تمام بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان تمام مخلوقات کے دل بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان جیسے ایک مثال ایک مثال اللہ کی صفات کی مثال نہیں بات کو سمجھانے کے لیے اللہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس ہاتھ بھی ہے اور اللہ کے پاس انگلی بھی ہے بل ادا مبسو اللہ کے دونوں ہاتھ وکیلتا یہ یمین امین اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں مسلم شریف کی حدیث معلوم ہے نا وکیلتا یہ نہیں اور اللہ کے پاس انگلی بھی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں بھی موجود ہے جا حبر من الاحبار الا رسول على اسباسبا والماء والثرى لا اصبع ويهزه نهزا ويقول انا الملك انا الضياء قريش يهوديو كيكبر عالم بعد ما هو ايمان لا ان كانامه كعب الاحبار كعب الاحبار, الأحبار. نبي صلى الله عليه وسلم في خدمتني حاضرين ابھی ایمان نہیں لائے تھے اللہ نے بعد اے محمد ہم تو میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت آمد کی ساتوں آسمان کو ایک انگلی پر ساتوں زمین کو اللہ ایک انگلی پر پہاڑ کے انگلی پر درختوں کے انگلی پر پانی اور مٹی کو اللہ ایک انگلی پر رکھے گا اور اللہ ہلائے گا اور اللہ کہے گا ان الملک میں ملک ہوں میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں فضحت اللہ نبی صلی اللہ علیہ تبسم فرمایا آپ نے یعنی آپ نے اس یہودی عالم کے بات کی تصدیق فرمائی کہ یہ حق بول رہا ہے جبکہ یہودی کی بات سچ ہے اور آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو مسلمانوں میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جن کی بہت ساری خوبیاں ہیں اس لیے جو خوبی ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے ہی حق ہے اور آپ نے یات کریمہ کی تلاوت کی ہما قدر اللہ حق قدر ان سالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے پوری زمین قیامت کے دین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو اللہ دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا اللہ فاک اور بعب ہے ان تمام چیزوں جو ہیں یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے یہ عبداللہ بن عمر بن عاز سے بھی اور حضرت امی سلمہ سے اور حضرت عائشہ سے اور بہت سارے صحابہ و صحابیہ سے یہ حدیثیں مربی ہیں اس وصول کے بعد مولف رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صفات ذاتیہ کے بیان کے بات صفات فعلیہ کی مثال بیان کرتے ہیں مثال یعنی? یعنی سمجھنے کیلئے اللہ, اللہ کی صفت کا ان اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الى السماء الدنیا یعنی اللہ تعالک و تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی ذات کہاں ہے اور اس کا علم <تصفيق> <ملحبا> یہ واقعہ تو معلوم ہو میرے ساتھ جو عامر قاسمی سے مدی بات ہوئی تھی بتایا تھا اسی مسئلے پر کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ عرش پر بھی ہے سات مقامات پر ہے اصل میں وقت کی قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اللہ انت انی اللہ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات باری ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا سات مقام پر آیت ہے نا بھائی چلیے آگے چلیے پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا اللہ تعالیٰ عرص پر یعنی اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے مستوی کا معنی مجاہد معنی بیان کرتے ہیں جو ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر ابن عباس کی سیر مرتبسی کی اور بعض کہتے ہیں سفیان سعودی وغیرہ کہ مجاہد اگر کوئی تفسیر کر دے تو بس تمہارے لیے کافی ہے کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ کیا جسے ابن عباس تھا ان اجا کا تفصیر اور مجاہدین تو مجاہد تفصیر کرتے ہیں اللہ اللہ عرش پر مستمین اللہ عرش پر بلند ہے اس کی کیفیت نہیں معلوم اللہ عرش پر بلند عرش پر ہیں اور بعد جگہ اللہ نے فرمایا سورہ الفامی سجا میں کہ اللہ عرش پر ہے اللہ السلام اللہ خلق اللہ, اللہ عرص پر ہیں اللہ, اللہ کی کتاب عرش پر لیکن تدبیر کر رہی ہے پوری اوزاد پورے کائنات کی تدبیر کر رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اس کا حکم ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ عرش پر مائکم مائکم اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو ایک طرف کہا گیا کہ اللہ عرش پر ہے پھر کہا کہ تمہارے ساتھ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی باتوں میں مخلوق کی باتوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ خالد کا کلام ہے افلاب رقرآن اللہ لوجدو اللہ کے کلا میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کیا مطلب کیا؟ بہت لمبی چوری بات ہوئی وہ تفصیل میں نہیں جانا بہرال اس کا کہنا تھا کہ اللہ کی ذات عرش پر بھی ہیں اور اللہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ کہتا وہ ہوا میں اللہ تمہارے ساتھ ہی. کئی دفعہ گفتگو ہی. ایک دفعہ ہوئی نہیں گفتگو ہوئی مکمل نے نہیں مانا پھر ساری کتابیں لائے ہم بہت, بہت لمبی بات ہے تقریباً دو تین گھنٹے بعد وہ تفصیلات جانے کا تو خیر خلاصہ یہ ہے اس نے کہا کہ نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے تم ثابت کرو دلیل دو میں نے کئی مثال دی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ ولدینماشدہ آین الکفار بین محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ جو صحابہ ہیں جو محمد کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم دیں تو محمد کے ساتھ جو صحابہ ہیں تو کیا سادے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بالکل لگے ہوتے تھے اٹیچ ہوتے تھے آپ گھر میں بھی ہوتے تھے مسجد میں بھی ہوتے تھے بال بچوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے آپ مکے میں ہے تو مدینہ میں نہیں مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں تو کیا سارے صحابہ نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے جو محمد کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں تو کیا سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کے ساتھ ہمیشہ چپکے ہوتے تھے بعض صحابہ ہوتے تھے با سب کو ساتھ کہا گیا کیوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کے منہج پر ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا دل اور ان کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو میں کس میں فیمخاس اللہ ایمان ممنین کے ساتھ متقیوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نصرت اللہ کی تعین متخیوں کے ساتھ اور اللہ نے کہا کہ ہم ساری مخلوق کے ساتھ ہیں یعنی اللہ اپنے علم کے ساتھ بارہ مثال جب دی گئی تو آواز تو نہیں چلی لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے بات نہیں چلے میں نے پھر دلائل دیا ہم کہا کہ صحابہ میں اس حدیث کے سب سے بڑے قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم کو ابن عباس ابن عباس نے تفسیر کی ہے علامہ امام شوقانی رحمت اللہ علیہ بارہ سو پچاس ان کی وفات رحمہ اللہ انہوں نے صحیح صنعت کے ساتھ یہ نقل کی اور یہ وہ صنعت ہے جس کے اوپر امام بخاری نے اہتمام کیا ہے من تریق علی بن طلحہ ابن عباس ابن عباس صحیح صنعت کے ساتھ وہ ہوا محکم اللہ عرش پر ہے اور عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے ساتھ وہ ہوا محکم و ہوا محکم جملہ مکمل کرو بھائی وہ محکم بل علم اللہ تمہارے ساتھ علم کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن اللہ کی نگرانی ہے تمہارے اوپر اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے جیسے اللہ نے فرمایا ولی اللہ مخل اللہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے سورج ہمارے سروں کے اوپر چاند ہمارے سروں کے اوپر ہے لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے سورج ہمارے ساتھ ہے یہ مخلوق میں ایسا ہے کہ سورج نے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے چاند نے ہمارا احاطہ کر رکھا تو جب یہ مخلوق میں ہوتے ہوئے ہم جہاں جاتے ہیں اس نے ہمارا کر رکھا ہے سب کے ساتھ چاند ہے بلندی پر ہوتے ہوئے ہم ہمارے ساتھ ہے تو اللہ عرص پر ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ علم کے اعتبار سے یا اپنے مومن اور متقی بندوں کے ساتھ نصرت کے اعتبار سے ہے تو اس پر تم کو کیا اعتراض ہے تو اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے اور اللہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث متواتر ہے حضرت ابو حریرا وغیرہ سے <laughs> رات کے آخری حصے میں جب رات کا اتہائی سبا کی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے تو کیا اللہ عرض سے سماع دنیا پہ نازل ہوتا ہے تو کیا اللہ کے کی عرش کی جگہ جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے سمجھانا ضروری ہے اللہ جب سماع دنیا پہ نازل ہوتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے اس بارے میں ہم یہ بات نہیں اللہ کا نازل ہونا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں اللہ رب سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں اور اسی طریقے سے, کے دن. کے دن نزول سے متعلق دو ترقی نبات ایک عام حدیث ہے ایک خاص حدیث ہے عرفہ کے دن اللہ نازل ہوتا ہے ایک تو وہ حدیث ہے جو مسلم شریف کے اندر مشہور حدیث ہے جو آپ مجھے معلوم ہوں ملائکہ فیکول ما اراد هؤلاء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دن اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو اتنی تعداد میں اتنی کثرت کے ساتھ آزاد نہیں کرتا جتنی کثرت اور تعداد کے ساتھ اللہ عرفہ کے جی دن جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اللہ تعالی اس دن قریب ہوتا ہے قر دونوں حقیقی یعنی قریب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی سمائے دنیا پر یعنی عرش اللہ نازل ہوتا اور اللہ تعالی میدان الفاظ میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں پر فخر بیان کرتا ہے اللہ کا قریب ہونا اور اللہ کا فخر بیان کرنا اور فرشتوں میں جاج کرام کا ذکر خیر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے الفاظ نازل ہونے کے نہیں ہے لیکن نازل ہونے کے الفاظ دوسری حدیث میں موجود ہیں جسے میں علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح کہا ہے اور وہ حدیث ابن عمر سے ہے اماں وقوف کا بیار فلائی سمائی دنیا اللہ تعالیٰ سمائی دنیا پہ نازر ہوتا ہے جب تم عرفات میں ہوتے ہو فیو باہ ہی بے ہم فیوباہ ہی بےم اور اللہ رب العالمین کے ذریعے فیو باہ ہی بہم اور اللہ ان کے ذریعے فرشتوں پہ فخر بیان کرتا ہے تو یہ معلوم یہ ہوا نزول کے بارے میں ایک تو عام حدیث ہے اور ایک خاص حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ام نے حمر کی اور تیسرا امر سلما سے مؤقوفن روایت مؤقوفن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جس کی نسبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن نازل ہوتا ہے اس قول کو امام داروی نے اپنی کتاب علی الجہمیہ ارد عل رد میں کتاب کی شس میں نقل کیا اور امام دار فتنی نے اپنی کتاب نزول میں اور امام لال قئی نے شروسہ کے اندر شروع اعتقاد اہل السنہ یہ زبردست کتاب اللہ اس سے اور زیادہ استفادے کے تو یہ اللہ حضرت العالمین نازل ہوتا ہے عرفہ کے دن کے اعتبار سے عرفہ کے دن ایک مولوی نے کہہ دیا میں بھی موجود تھا عید بقرعید کے دن کہ اللہ تعالی اس دن سمے دنیا میں نازل ہوتا ہے کہتے ہیں نا ابن تیمیہ کہ اہل حدیث کا عام انسان جو ہے بڑے بڑے ان فوقا پر بھاری ہوتا ہے قوم نے ان کو بخشا نہیں تم یہ کہاں سے لائی روایت اللہ تعالیٰ تو عرفا کے دن نازل ہوتا ہے بقرعید کے دن نازل ہوتا ہے چاروں طرف سے اس نے پکڑا ہے ماشاء اللہ اس نے معافی مانگی اور اپنے اصلاح اس کے بعد چلیے اور اللہ قیامت کے دن نازل ہوگا اس سلسلے میں لفظ نزول کے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے لیکن قیامت کے دن اللہ نازل ہوگا یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ زمین پر کرے گا کہ آسمان کرے بولو جی سب دلی ربل میں لگو سفن سفر اللہ تعالیٰ آئے گا اور سب بستہ حاضر ہوں آنا معلوم ہے ٹھیک اس سے وہ پوری وضاحت نہیں ہوتی بلکہ کچھ حدیثیں بھی ہیں الشام اور درما شریول بنشت شام اور گرما شریول شام کی زمین جو محشر کی زمین بھی ہے اور منشر کی زمین بھی ہے یعنی شام کی زمین پر سارے لوگ جمع ہوں اور قبروں سد کر آئیں گے اس میں بھی کئی اقوال میں نے اس جو دراصا کیا وہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ راج یہی ہے کہ اشام عبد المحشریفریف علامہ امام شیخ بانی کہتے ہیں صحیح ہن بے صحیح ہن بھی مجموعے حدیث صحیح ہے تو شام کی زمین نمبر ایک نمبر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اشرف کا یہ اصل میرے گا منوفی صفی صور فسم کی سمان کی صفی فیضر وہ اشرقی نوری پورا پوری زمین جو ہے اللہ کے نور سے جگمگا جائے گی روشن ہو جائے گی کیوں ماشاء اللہ باقل لوگ ہیں الشمس اور قمر مکو چاند کو لپیٹ دیا جائے گا بخاری مسلم کی حدیث چاند کو اللہ لپیٹ دے گا اور ابن حجر نے حسن یا کچھ دوسری روایتیں نقل کی کہ اللہ سورج اور چاند کے لپیٹ کے جہنم میں ڈال دے کیوں اللہ فرماتا انکو عبدون من دون اللہ حسب و جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے محبودہ نے بات یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے لیکن جو انبیاء کرام یا صالحین جن کی قبروں کی پرستش کی گئی ہے جن کو پکارا گیا ان لدی نے سبق الرحم ان حسنا انہیں اللہ تعالیٰ کو دور رکھے گا تو پورا میدان اشر اللہ کے نور سے جمکا جائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فیصلے زمین پر ہوں گے آسمان پر نہیں ہوں گے اور اللہ آئے گا تو اللہ کا آنا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں اللہ آئے گا ہی نہیں اللہ کا حکم آئے گا یہ تفسیر نہ قرآن کی آیت سے ہے اور نہ کسی حدیث سے اور نہ کسی صحابی کے قول سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا آنا معلوم ہے اور اس سلسلے میں کہ نزول سے متعلق بھی بعض آثار ہیں امام ابن کثیر نے اور امام داربی وغیرہ نے کچھ آثار نقل کیے صحابہ سے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نازل ہوگا آنا معلوم ہے تو ظاہر اللہ کی با اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلے زمین پر کرے گا تو ظاہر اللہ نازل ہوگا لیکن یہ الفاظ احادیث میں نہیں آئے لیکن بعض آثار آئے ہیں جسے امام ابن کثیر نے اور امام داروی نے نقل کیا ہے اسی طریقے سے ملف رحمہ اللہ کہتے ہیں جہنم اللہ تذالی یہ قدم ہو جلنا ہو یعنی قیامت کے دن لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جیسے جیسے, جیسے جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم جوش مانے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا خب تقنار التی وخود وننا سو اس آگ سے ڈرو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے یعنی جہنم جہنم کا پیٹرول کیا ہے وخود یعنی جیسے جیسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم اور جوش مارے گا اور جن باطل محبودوں کی عبادت کرتے تھے جن پتھروں کی عبادت کرتے تھے اس کے ذریعے بھی جہنم میں جوش پیدا ہوگا تو جیسے جیسے لوگ جہنم میں ڈالا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یومقول جہنم حلم تلا بتقول حلمی مزید جس دن اللہ تعالی جہنم سے کہے گا کیا تو بھر گئی تو بتقول حلمی مزید کہے گی اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ ہو یعنی اس کی بھوک اور پیاس اور بڑھتی جائے گی اسی کی تفصیل ہے کے اندر جو حدیث صاحب نے بارہا سنی ہے حضرت انسی بن مالک ابو بحرا وغیرہ سے مروی ہے لا تزال اللہ تضالم الحال مزید حتب العزتی قدم ہو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا پاؤں اس میں ڈالے گا تو اسے معلوم ہو اللہ کے لیے پاؤں ثابت ہے لیکن وہ پاؤں کی کیفیت معلوم قد قد عزتی کہ اللہ تیری عزت کی قسم بس بس بس وہ یوزم آباد و حید آباد با جہنم سکڑ جائے گی اللہ جب پاؤں ڈالے گا تو جہنم سکڑ جائے گی جہنم کی پیاس اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی ایمان والوں کو نہیں ڈالے گا جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ جہنم میں جو جانے والے ہیں اللہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو معاف کر دے گا بہت سارے لوگوں کو اللہ شفاعت کے ذریعے نکالے گا اور آخری مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کریں گے اللہ کے عرص کے نیچے چار مرتبہ سجدہ کریں گے حدیث بخاری شریف کتاب التوحید کے آخری میں لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں گے عز الفی منقال اللہ الہ اللہ جس نے بھی اللہ اللہ کہا اللہ اس کے بارے میں ہمیں اجازت دیجئے کہ میں سفارش کروں اللہ کہے گا وہ عزتی و جلالی و کبریائی واغ مت نو خرجن من اللہ اللہ میری عزت کی قسم میری جلال کی قسم میری کبریائی کی قسم میری بزرگی کی قسم جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے میں ضرور جہنم سے نکال نکالتا ہوں یعنی کلم توحید پر اس کی موت ہوئی ہے شرک سے تائب ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا والا معاملہ ہے توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا یعنی انسان برائی کر بھی رہا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ توبہ کر رہا ہوں یہ تو استحدہ یعنی جس کی موت کلم توحید پر ہوئی ہے خالص توحید پر تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا لیکن جب جہنم میں جگہ خالی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں ڈالے گا اور جب جنت میں جگہ خالی رہ جائے گی تو ان اللہ سبحان اللہ اس کے لیے دوسری مخلوط بلکہ بعد بعد میں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مٹھی ڈالے گا جہنم میں اور ایسے لوگوں کو نکالے گا لمبیا حلو خیر تک جنہوں نے بھلائی کا کام نہیں کیا لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ مشرک کبھی جس نے شیر کے اکمر کا ارتکاب کیا ہے اور جس پر خبر پوری ہے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائے. نہیں نکالے گا اس کی کیفیت نہیں معلوم بس اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے خیر کا کام نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ کافروں کو نکالے گا مشرکوں کو بھی ایسی کوئی آئے تو نہیں اگر نکالا جاتا جہنم سے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ابو طالب ہوتے ہیں لیکن ان شراقان ہمارا دماغ آپ کی دو ڈوٹیاں بنائے جائیں اور دو دو گے اور آگ کے دو تسمے ہوں گے جن سے ان کا دماغ کھولے گا وہ سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب ہم ہی ہو رہا اللہ رب نصریف آداب و جہنم انداب حقان غرام ربنا اننا لنا ذنوبنا وقنا بنا النار اللہ مجد نام اللہ مجرد نام اللہ مسجد نام اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا جنت میں جگہ خالی رہ جائے گی تو اللہ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا اس سے معلوم ہوا جی پیدا کر نہیں پھوروں کا ذکر نہیں ہے پھوروں کا تو ہونے تو پہلے سے ہی تیار ہیں اچھا سوال ہے جب یہ بڑی لطیفے کی بات پھور کو ابھی تیار کرنے کی ضرورت پہلے سے تیار حدیث ہے میں بتاتا ہوں جس کی ایک بات ہے یہ میں اتاروں مجھے ذرا گرمی ہے یہ تو آپ یہاں کے نظام کی وجہ سے میں ڈالتا ہوں سنیے کبھی کبھی عورت اگر بد کلام اور بد چلن ہوتی ہے پغڑ ہوتی ہے تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے اور وہ گھر جہنم سے پہلے جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ من یعوذ بکا من زوجن تو من ہے تشیبونی قبل المشیف سیخی سے چاہیے تین ہزار کچھ سو نمبر کی حدیث ہے کیا ہے اس میں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے ایسی عورت سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر لے عورت نیک اور صالحہ جب ہوتی ہے تو بوڑھے آدمی میں جوانی آ جاتی ہے ڈاکٹروں سے پوچھو آج کے ڈاکٹر کہ بوڑھا آدمی اگر نیک اور سالحہ پاکدام خوبصورت صحت مند عورت سے شادی کرتا ہے تو بوڑھے میں کیا جاتی ہے جوانی آ جاتی ہے اور اگر بوڑھی عورت سے جوان ادیش شادی کرے تو اس کا بڑھاپا منتقل ہو جاتا ہے یہ تو ظاہری طور پر مانوی طور پر کیا ہے اللہ من یا بنی قبل اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے ایسی بیوی بی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیوی بی کا ٹینشن اور عورت کا ٹینشن انسان پر اتنا زیادہ سوار ہوتا ہے کہ اس کیا اس کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اصل یہ بات چل رہی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستا ہے تو حدیث ہے لہ تو قاتل فینا حسن الله جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے نا حق ستاتی ہے حق پر نہیں اگر نان و رفقا نہیں دو گے تو شکایت بھی کرے گی مار نہیں سکتی ہے لیکن بعد سے مارے گی شکایت کرے گی تقاضا کرے گی جب کوئی عورت نااہک ستاتی ہے اپنے شوہر کو تو اس کی جو عین جو بیوی بی جنت میں ہونے والی ہے وہ بدعا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تم کو ہلاک کرے تارت کرے یہ تھوڑے دنوں کے لیے تمہارے پاس ہے ان قریب ہمارے پاس آنے والا اس سے معلومات پہلے سے تیار ہے اور جنت پہلے سے تیار ہے جماعت جنت تیار ہے جنت کی نعمتیں بھی پہلے سے تیار انتظار کر رہی ہیں دوڑا اس جنت کی طرف جس کی زمین اور آسمان کے برابر ہے لیکن حجبت النار نار وحجبت الجنت وہ جہنم کو ڈھاکا گیا ہے خواہشات کے ذریعے اور جہنم کو ڈھاکا گیا خواہشات کے ذریعے اور جنت کو ڈھاکا گیا ان چیزوں کے ذریعے جن کا کرنا نفس اور گرا اور بھاری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ داریہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس سے یہ بتانا چاہتے رحمہ اللہ کہ اللہ کے پاس پاؤں ہے ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے کسی طرف بقبول ان مشئی ان مشع تلیہ ہر تو اگر تم میری طرف چلو گے تو میں تمہاری طرف دوڑوں گا اس سلسلے میں جو حدیث مشہور حدیث من عطان یم سی عطی پوری حدیث ہے میں اس کا آخری ٹکڑا پڑھتا ہوں کیوں مجھے ٹائم کو بچانا ہے من عطا نیم سی ہر ہو جو میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں جو اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ کا دوڑنا کیا حقیقی دوڑنا ہے اس سلسلے میں جماعت کا دو موقف ہے سمجھ میں آ رہی بات نا ایک جماعت تو کہتی ہے کہ اللہ کا اس کی طرف دوڑنا ہر والا معلوم ہے دوڑنا لیکن اس کی کیفک نہیں معلوم دوسرا موقف جسے شیخ سار فوزان وغیرہ کہتے ہیں انہی اللہ کے دوڑنے سے مراد یہاں صفت نہیں مراد بلکہ مقابلہ مراد ہے جیسے اللہ نے کہا کوما کروں کروں من منافکین اللہ ہو مکر وہ مکر انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا ہمارا جو مکر ہے مسالموں کا جو مکر ہے وہ خفیہ تدبیر کرنا نہ حق لیکن اللہ کا جو مکر ہے اللہ رب العالمین ان کے مکر کا جواب دیتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو توڑتا ہے جیسے آج ہندوستان میں دوسری جگہوں پر اہل سنت اور جماعت کے ساتھ جو سازشیں چل رہی ہیں اور انہیں برسر عام بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور جو صحیح دین اور عقیدے پر رہیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مکرانہ حقر الینا نسر المن کروں کر اللہ وقت میں کرکر جواب اللہ تعالیٰ اگر ان کے مکرو فرے کو جواب نہ دے تو پہاڑ بھی ہل جائے پوری دنیا کھلا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا جواب دے رہا ہے یہ صفت نہیں ہے مقابلہ ہے اسی طرح سے کہتے شخصال فوزان اور بعض علماء کرام کہ اللہ تعالی جو بندے کی طرف چلتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتا ہے یعنی اللہ رب العالبین ان سے اللہ کی کا فضل اور اللہ کا انعام ہوتا ہے ان دونوں میں سے جو بارن یہ صرف کے دو اقوال ہیں ہمار ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس کی تعویل نہ کی جائے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے جس طرح آیا ہے جو اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتا ہے بس دوڑتا ہے اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے ابھی روح کما جائے اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا کو اپنی صورت پر اب یہ صورت ہی کا جو لفظ ہے اس میں صرف کے دو اخبار ہیں اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنی صورت میں کیا مطلب یعنی اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنی شکل پہ پیدا کیا یہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان کی صورت پر. یعنی اللہ نے پیدا کیا آدم کو اس, کی اس, کی صورت اس میں دو اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات یعنی اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا دوسرا کال ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی صورت پر. اور اس کی دلیل بہت قوی ہے بخاری میں کیوں ابو حریر رضی اللہ کی رواج ہے ان اللہ خلق آدم علی تو لہو ستو نا اللہ نے پیدا کیا آدم کو ان کی سورت پر یعنی ان کی شکل پر پیدا کی جو ان کے شاین شان ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان کی اس شکل پر جو ان کے شاعن شان ہے تو لہو ستو ان کی لمبائی ساٹھ دس سات ہاتھ درا اور جب پیدا کیا تو اللہ نے کہا ادا بلا ماری جاؤ اور ان کو سلام کرو نہ وہ تہیت یہ تمہارا بھی سلام ہوگا تمہاری ضروریت کا بھی سلام ہوگا تو اس میں کہ خلق اللہ آدم آلہ سورتی طولو طولو ستونہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان کی اس شکل پر جو ان کے شاہ نشان ہے یعنی ان کی چوڑائی جو ہے ان کے ان کی جو لمبائی ہے ساٹھ گز تو کیا یہ ساٹھ گز لمبائی کیا اللہ کی طرف نسبت کریں گے ہر کس نے اس سے معلوم ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان کی شکل پر یہ ایک تفسیر ہے جس کی طرف شکل بانی رحمہ اللہ وغیرہ گئے دوسرے سرب کا قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس کی شکل ہو یعنی اللہ کی شکل اللہ کی صورت پر کیونکہ بعد روایات میں لا تو کب پہ شہروں کو برا, برا مت کہو اور اس کی یعنی اس کی توہین مت کرو فَإِنَّ کا خلق, آدم آدم خُلِقَ عَلَى صورت رحمان آدم کی پیدائش ہوئی رحمان کی صورت پر اس کی وجہ سے اختلاف ہوا اور ہے کہ علاقہ پراحد حکم فلی بلوش فَإِنَّ آدَمَ خُلِقَ کا اعلی جب کوئی آدمی جنگ کرے لڑائی ہو تو مارپیٹ مت کرو اور اگر کبھی غصے میں کبھی مار پیٹ ہو بھی جائے تو معافی تو ہے نا بھائی کی نہیں ہے اگر مارنے کی ضرورت م... ہو مان لیے تم کو کوئی مار رہا ہے تو مار سکتے ہو کہ نہیں بھائی کو اگر کوئی ماں کی گالی دے تو ہم اس کو ماں کی گالی دے سکتے ہیں جائز ہے کہ نہیں بولیے جائز ہے. لیکن معاف کر دینا بہتر ہے اسلام دینے فکر اگر اسی ضرورت پڑے تو پھلیے جتنی بلوچ کیا کرو چہرے سے بچو فعین اللہ خل کا آدم اعلیٰ کیونکہ اللہ نے پیدا کیا آدم کو اس کی صورت پر اور فعین ابن خلے فین ابنال مخلے کا اعلیٰ صورت رحمان ابن آدم ابن آدم کی پیدائش رحمان کی صورت پر ہے تو اس کی وجہ سے اہل سنت اور جماعت کی ایک تعداد نے یہ کہا کہ آدم کی پیدائش رحمان کی صورت پر ہے لیکن صورت شکل جو اللہ کی صورت اللہ کے شائع نشان اور بندوں کی صورت ہے بندوں کے شاہ نشان ہے جس طرح اللہ نے کہا کہ وہ سمیع بصیر ہے اللہ سمی بصیر ہے اللہ سمیع بصیر ہے اور انسان کو بھی اللہ نے کہا فجا اللہ وہ سمی ہم بصیرہ ہم نے انسان کو بھی سمیع بصیر بنایا تو اللہ کی صفت اللہ کے شائع نشان بندوں کی صفت بندوں کے ہے اور یہاں جو نسبت ایک مہینے وہ آ رہی اور وہ جو بات آ رہی ہے کہ آدم کو ان کی صورت میں نے کیا ہادی تقریب تشریف صرفر یعنی اللہ کیا ہے تقریم ہے اللہ کی طرف سے تعظیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا خلق تو بھی یہ دی میں نے آدم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے اور اللہ نے کہا نفق فی بھی روح میں نے اپنی روح ہو یعنی یہ اس سے انسان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن تشوی جو ہوتی ہے من کلیل کل وجوہ نہیں ہوتی من کلی وجوہ نہیں ہوتی جس طرح ایک بات دنیا مثال دیتا ہوں زید ان کا اصل یہ بھی مثال دیتا ہوں دوسری مثال تھا کہ اس سے علم ہوج النحی ویسوں اسی ہو کسی آدمی کو کمزور دیکھ کر کے حقیر سمجھتے ہو کہ معمولی آدمی ہے ارے یہ کیا تقریر کرے گا یہ تو فٹیجر ہے یہ تو ملہ ہے اس کا کیا آتا ہے کسی آدمی کو کی دبلاپن کو دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھو ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے کے اندر ایک بڑا بہادر شیر جو ہے چنگاڑ رہا ہو تو کس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کپڑے میں شیب چھپا رہا تھا یعنی بہادر چھٹا تو تشمی کبھی من کو الوجوہ نہیں ہوتی جس طرح حدیث بخاری کی ان تد خل الجنت اللہ سورتل ایک منٹ الاسورتل کمارو سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح ہوں گے تو چودھویں کے چاند کا جو چہرہ گول ہوتا ہے اور جو کنڈیشن ہوتی ہے وہی وہ چہرہ ہوگا سیم یا اس سے مراد کیا ہے یعنی جس طرح چودہ کا چاند چمکتا ہے روشن ہے وہ ان کے چہرے روشن ہوں گے تب یہ تو وجوہ ہوں ملک دہراتا ہوں وجوہ مسفر تو یہ مراد ہے حالانکہ چودھویں کا چاند اور انسان کا چہرہ دونوں من کلی وجو برابر نہیں ہے لیکن پھر بھی تشویح دی گئی تو اس لیے امیر روحا کا مجاب ابن آدم کی پیدائش رحمان کی صورت پر ہے یہ اضاف تکریم ان و تشریف ان یہ اللہ کی طرف سے انسان کی تعظیم و تقریم ہے اور رقط بنی آدم لیکن یہ نہیں کہ آدم کی صورت جو ہے اللہ کی صورت پر ہے کل وجوہ اس بارے میں ہم یا سرف میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی نمبر دو نمبر تین سرف کی ایک جماعت کا تیسرا موقف یہ ہے توقف کیا ہے جو صاحب کتاب ابو محمد ابو محمد حسن بن علی بن خرب اور کا موقف کیا ہے توقف سے اختیار کرنا جس طرح آیا اسی طریقے سے بیان کرنا اس کی کیفیت یا اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی بس یہ اس سے اللہ تعالی کی تکریم اور تشریف آدم کے لیے اور انسان کے لیے ان اللہ خلق خلقات ہمارا سورت اسی طریقے سے کہتے ہیں انی رأیت ربی فی احسن صورت۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا سب سے اچھی شکل میں یہاں پر تھوڑا میں آپ لوگوں کے ذوق کو چینج کرنے کے لیے تھوڑی سانس لینے کی اجازت دیتا ہوں جس کو پانی پینا ہے پانی پیے بس نہیں ابھی نکلنا نہیں ہے ابھی باہر ختم کرنا ہے کتاب کتاب ختم کرنی ہر حال میں انشاءاللہ شاء اللہ جی باہر جانا نہیں ہے ناشتے میں ابھی ایک گھنٹہ ہے تین منٹ میں آ جائیے اللہ کے واسطے مندر آپ لوگ کتنی نکات پڑھتے ہیں آپ لوگ ایک کب تک یہ رہو گے اللہ نے وہ خطرناک میں سماجا جس طرح اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ نے آدم کو ان کی صورت پر پیدا کیا جس کی طرف اکثر سرد میں اور خلف میں علماء کا خیال ہے اور اس کی دلیل ابھی سے پبیتر ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان رائی ربی فیا حسن صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا سب سے اچھی صورت میں یہ حدیث مکمل نہیں ہے بلکہ مکمل حدیث ہے رائی تو ربی فیا حسنی صورت میں نے رات رب کو دیکھا سب سے اچھی شکل میں ایک یا دوسرے بھی الفاظ آئے ہیں اور اس سلسلے میں یہ حدیث پانچ صحابہ صبر بھی ہیں پانچ صحابہ میں یعنی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا رات سب سے اچھی شکل میں تو یہ دیکھنا جو ہے رویت طلبیہ ہے یا رویت بسریہ یہ گفتگو ہے بھی ہم وہاں تک آئیں گے اللہ کو دیکھا لیکن یہ رویت قلبیہ ہے یا روئیت بصریہ ہے اس پر تھوڑا سا توقف کرنا ہے مسئلے کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ عزیز کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث القدید علیہ الحا کا نہاریا جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کی رات میں اس کے دن کی طرح روشن ہے بات صاف ہوگی لیکن کم سے کم پہلے روایت کے الفاظ بغور کیجئے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا سب سے اچھی شکل بھی یہ حدیث پانچ صحابہ سے مروی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ جن میں عبد الرحمن بن عائش الحضرمی ابو عبیدہ بن جراح عبد بن عباس ابو رافع محدود بن جبل اور بن جبل والی حدیث کے بارے میں امام طریقی کہتے ہیں حاضر حدیث un, حسن un, صحیح un. اور کہتے ہیں سال تو محمد بن اسماعیل البخاری ان حاضر حدیث یعنی رعی طربی حسن سورتی ہی کہتے ہیں حاضر حدیث un, حسن un, صحیح ان امام بخاری نے بھی کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے <تصح> یعنی yani ایک اعتبار سے صحیح ہے <تصح> اور دوسری صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے <تصح> حسن اور صحیح ہے بہرحال تو بتانا اصل یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ میں نے اپنے رب کو سب سے اچھی شکل میں دیکھا یہ ایک روئیت قلبیہ ہے یہ رویت بسریہ حق اور عدل اور حصا کی بات یہ ہے کہ یہ روئیت قلبیہ ہے رویت بسریہ نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا دل کی آنکھ سے دیکھا سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا کیونکہ اچھی طرح معلوم ہے اور بار بار آپ سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں بار بار تکرار سے آتی ہیں ان میں یہ بات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کا قول بخاری میں اور مسلم میں کہ دو تین باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر بولتا ہے تو وہ اللہ پر جٹ بات کرتا ہے جو حضرت مسروخ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا ام و منین کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا ولقت راہل الفقل مبین کہ انہوں نے دیکھا اس کو فقر مبین میں ولقت راہلطن اخرا حدیث اخری کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا دوسری بار تو کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلی عورت ہوں یا سب سے پہلا میں فرد ہوں جس نے اللہ کے نبی سے اس آیت ان دونوں آیتوں کے بارے میں سوال کی حدیث کی اس سے مراد جبریل ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی شکل پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دوسری بار دیکھا پہلی بار تو باب کے پاس دوسری بات دوسری بار, بار, بار معراج میں صرف ان کے لہو سی تو میں تھے ان کے چھ سو پر تھے صرف ایک پر کو پھیلایا تو قدیس آسمان کے دونوں کنارے کی کیا ہو گئے مرد. یہ مطلب راو صدر کے اور پہلی بار کب دیکھا باب اجیات کے پاس اور بات بخاری میں جب انہوں نے ایک پر کو پھیلایا تو سات خلق, خلق سماوت و آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہیں تھی سب بھر گئی یہ حدیث بھی بخاری میں یعنی پہلی بار جبری علیہ اسلام نے اپنے پر کو پھیلایا تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہیں تھیں وہ ڈھک گئی بھر گئی اللہ اکبر اندازہ کر سکتے یہ مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ابساف من منظم اللہ محمد اللہ اللہ یقول ابسار جو یہ گمان کرتا ہے جس کا خیال ہے جس کا وشواس یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بات کرتا ہے کیونکہ اللہ نے نفی کی تو یہ حضرت عائشہ کا قول اس بات کی نفی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا نہ زمین پر اور نہ راج کہ اس کی اور واضح روایت حضرت ابو سر کی ہے مسلم شریف میں کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا حل رئی رب کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ فرمایا نور اور اللہ اللہ نور ہے میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں کیا مطلب نور دو قسم کی ایک نور جو ہے اللہ کی صفت ہے ایک نور جو اللہ کی سفت ہے اور ایک نور جو مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا یعنی چاند بھی نور ہے سورج بھی نور ہے اور یہ ٹارچ بھی نور ہے لیکن یہ نور سارے نور برابر ہو سکتے ہیں ساری روشنی تو اللہ تعالیٰ نور ہے یعنی جیسا کہ حضرت ابو مساشری کی روایت بھی جو میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنے والا ہوں کہ اللہ نور ہے یعنی اللہ کی نور کے سامنے ہماری نگاہ نہیں ڈر سکتی کہ نور اور اے آ رہا اللہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا کیا مطلب حجاب و نور اللہ کی ذات بھی نور ہے اللہ کا چہرہ بھی نور ہے اور اللہ کا حجاب و اللہ کا پردہ بھی نور ہے لو کیسے بہو صبحات حراقت صبح بسر ملکل سے حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ کام مفینہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رواہ مسلم کی کتاب مسلمان اللہ کے نبی اللہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے پانچ باتوں کو بتانے کے لیے ان میں سے ایک بات اللہ کا حجاب نور ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے پردے کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کا نور پوری مخلوق کو جلا کر خاک کر دے گا اللہ تو آپ نے فرمایا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اور دوسری روایت آپ نے فرما تو نور کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے نور دیکھا یہاں نور سے مراد اہل سنت والجماعت کے یقینے کے مطابق یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو دیکھا اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا پردے کو دیکھا کیونکہ حجاب نور جس طرح اللہ نور ہے اللہ کا چہرہ نور ہے اسی طرح اللہ کا پردہ بھی نور ہے پردے کو دیکھا اب سنیے قرآن کریم کی وہ مشہور آئے ہے ذرا صاف ہو جائے گی بات قرآن سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے جو لیکن جو لوگ گرین بننا چاہتے ہیں ان کے لیے گرین نہیں فام اللہ فی قلوبین گرین لوگوں کا خیال فام البین صحیح بولی شاہ اللہ تعالی نے کیا قانا لبشر ان یکلمہ اللہ, اللہ, اللہ تعالی کسی بھی بشر سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوتا مگر تین طریقوں میں سے کسی ایک کہہ سکتے اللہ واہی یا تو اللہ تعالیٰ وحی کرے گا دل میں ارحم کرے گا اور یور سے رسوا یا اللہ تعالیٰ فریشوں کو بھیجے گا جس طرح جبری السلام آتے تھے مختلف شکلوں میں ٹھیک ہے نمبر تین یا اللہ پردے کے پیچھے سے تو میم و حجاب یہ اس بات کی دہلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور دنیا کے اندر چاہے معراج میں ہو یا زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے ہُو بہ سامنے نہیں ہو سکتے اور یہ ممکن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے اس کی نفی کی ہے اور جب اللہ نے کسی چیز کی نفی کی ہے تو اس نفی کے بعد اسماعت کا امکان ممکن نہیں ہے آگے چلیے ایک بات نمبر دو معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے نبی کو معراج کرایا اور اللہ سے قریب ہوئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہوتا سواللہ تعالیٰ نے محراج کے واقعے میں اس کا ضرور تذکرہ کرتا ما فراتنا فر فی القتاب من شید اللہ نے کسی مضمون کو کتاب اللہ میں ناقص نہیں چھوڑا نا مکمل نہیں چھوڑا تفصیلا لکل شید تبیعا لکل شید ونسلن علی کا القتاب تبیعا لکل شید وما انسلن علی کا القتاب اللہ یتبینہم اللذی اختلفو فی ہر مسئلہ بالکل کے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ کو دیکھا ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ نہیں فرماتا سبحان اللہ ذی اثرہ بحب من لئیل من المسید الحرام الیل المسید الاقصر اللہ بارک نحول لنوریہو لنوریہو کی جگہ پر لگتا لنوریہ وجہنا لنوریہو میں نے نبی کو میراج اس لئے کرائے تاکہ نبی کو اپنا دیدار کرائے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اپنے بندے کو میراج کرائی پاک وزا جو اپنے بندے کو ایک رات وہ کون سی رات تھین مس... را... سے مح... کون سی رات تھی یعنی کون سا مہینہ تھا کون سا اشرا تھا کون سا دن تھا یہ اللہ نے بیان نہیں کیا ایک رات اللہ تعالیٰ نبی کو لے گیا مزید حرام سے مزید افسا اور پھر مزید افسا سے جبنی علیہ السلام کے ذریعے پہلے آسمان ساتوں آسمانوں کی سیر کی یہاں تک سیرت المتا کے پاس گئے اور اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہوتا یا اللہ کا دیدار مقصول ہوتا تو اللہ علیہ من تین نشانیوں کا تذکرہ نہیں کرتے اور آپ کو معلوم ہے کہ نشانیوں سے مراد یا اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ نشانی رعیت الجنت ون میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی میں نے سدرت انتہا بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جیسا کہ الوداع میں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ویسے معمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں دائیں طرف مومنین کے بچے اور بائیں طرف کفار کے بچے ہیں سمجھ میں آ رہی بات تو یہ ساری نشانی اللہ نے دکھلائی اسی عمر بن بھائی کو دیکھا کہ اس کے میدے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے مکے میں شر کا آغاز کرایا وہ یہ نشانی اللہ تعالی نے دکھلائی امبیا کی امامت فرمائی بیت مقدس میں اور امام ابن کثیر کے قول کے مطابق ایسے دلائل امام ابن کثیر نے نقل کیا میں نے بار بار پڑھا ہے اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین پر امامت فرمائی اسی طرح آپ نے آسمان پر بھی انبیاء کی امامت فرما گئی رضا اللہ کا دیدار اگر ہوتا تو لینیا ہو اللہ نہیں فرماتا جبکہ قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور توریت نازل ہوئی مظہر اسلام علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کلامی کا شرط تو حاصل ہے ہم کلامی کا رب پیارے نہیں اندور اللہ میں چاہ میں دیکھوں تو کیسا ہے ہمیں دیکھنا کہ میں دیکھوں تیری طرف اللہ نے کہا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں مسا علیہ السلام کے دیکھنے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا حالانکہ مسا علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ توریت نازل ہوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا ہوتا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کو دیکھا ہوتا تو جب موسا علیہ السلام کی رویت کا تذکرہ قرآن میں ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آئی کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر اور مرد دادا پر کلام نرم نازک بھی سب تو کہیں گے بھائی, تم وہ ایسی بات کرتے ہو تم کو اپنے گھر کی بات نہیں معلوم کہا کیا کیا فلا فلا علیم نے لکھ دیا ہے خاضی نے لکھ دیا فلا نے لکھ دیا جابر نے سے روایت فلا سے روایت ابن عبا سے روایت اللہ کو دیکھا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے اولن صحیح صنعت سے ثابت کرو ایک نمبر دو اگر کسی صحابی سے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہم سوریت ال نسا کی سورت النسا کی آدم 59 کے مطابق اس مسئلے کو سمجھیں گے, بِاللَّهِ سنت کے آئین میں دیکھیں گے مرفوع حدیث کو اور قرآن اور سنت کے سریع آیات اور کو کسی صحابی کے اشتہار یا کسی صحابی کے فارم سے کیسے چھوڑا جا سکتا ایک نمبر دو صحیح اور عیدل کی بات یہ ہے کہ کسی صحابی سے جیسا کہ ابن تہمیا وغیرہ شیخ نے صاحب نے نقل کی کسی صحابی سے سراہتن یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے سر کی آنکھ سے نہیں ابن عباس نے جو روایت نقل کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ سلم شریف میں ہے فوادی وڑکت راہو ولقد فو آدھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا بے فو دھی رویت کلبیاں دل سے دیکھا سر سے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے ابن عباس اور بن جبل اور پانچ صحابہ کے ذریعے یہ رویت بسری نہیں بلکہ رویت ہے کیونکہ آپ نے رائی تو رب بھی فی احسن سورت میں نے رات اپنے رب کو سب سے اچھی شکل میں دیکھا اس سے رات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب کا تذکرہ فرمایا میراج کا تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ یہ بات آپ نے بیان فرما ابن عباس نے روان کیا اس لیے یہ حق اور انصاف یہ ہے کہ آپ نے مدینے میں بیان فرمایا اور مہراج مدینے میں نہیں بلکہ کہاں ہوئی <سؤال> <الواتف> کہاں ہوئی میں تھوڑا وقت تو ضرور لوں گا لیکن میں انشاءاللہ اس حدیث کو تھوڑا پورا کرتا ہوں آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا اور اللہ نے کہا یا محمد اے محمد بل تو لبئی کے اساد میں نے کہا میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں بار بار تم جانتے ہو کہ مقرر فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں میں نے کہا کہ لا آدمی میں نہیں جانتا اس سے معلوم ہے جس چیز کا علم نہ ہو آدمی کو کہنا چاہیے نہیں جانتا نمبر ایک نمبر دو اس سے معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ عالم الغیر نہیں ہے نمبر تین فو آئی تھا وہ بئی نہ کتیفی فوجد پر انا میری ہی اللہ, اللہ تعالیٰ نے میرا اپنا ہاتھ میرے چھاتی پر رکھا یعنی نہیں اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں فو فو بین دونوں موڑے کے درمیان رکھا میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی میں محسوس کی سبحان اللہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی گمراہ نہ کرے اور میں نے ایک بہت بڑے بدتی کی کتاب پڑھی وہ ارشد القادری آپ کو معلوم ہے نا جس نے زلزلہ لکھا ہے کہ نہیں معلوم جبان اس کی کیا اللہ نے اس کو قلم دیا تھا اور کبھی وہ قلم چلتا ہے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا میں کہتا ہوں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں میں علم کی نفی ہو رہی وہ کہتے ہیں کہتے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موڈے کے درمیان اللہ تعالی نے جب اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیتے اپنے چھاتی میں محسوس کی فائرنگ تو معافی سماوات معافی آسمان و زمین کی ساری چیزیں منکشف ہو گئی سارے اثرار سارے اسرار کھل گئے ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئیں اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیر میں نے کہا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے کیوں لیے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جانتا نہیں ہو جس وقت اللہ نے رکھا جس وقت اللہ نے بتایا تو معلوم ہوا اور کسی بتانے کے وقت وہ چیز معلوم ہو تو اسی وقت کے ساتھ خاص ہے اس کو عام نہیں کیا جا سکتا ٹارچ کے ذریعے کسی کو راستہ دکھلا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ راستہ ہی دیکھتا رہے گا ٹارچ کے ذریعے راستہ دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ رکھنا اور اس وقت منتشب ہونا اس بات کی دلیل ہے نہ اس سے پہلے نبی کو معلوم تھا اور نہ اس کے بعد معلوم ہوا علم غیب کی سے نفی ہوتی ہے نہ کہ علم غیب کا اس بات کیا خیال ہے آپ کا چلیے آگے چلیے حدیث مکمل کرتے ہیں پھر اللہ نے سوال کیا ہے ان محمد بتاؤ کہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں کافل کفارات کا بدرجات ان اعمال کے بارے میں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ان امال کے بارے میں جو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے کفارات کون سے ہیں اس باب علی السورات جاڑے اور ٹھنڈک میں اچھی طرح وضو کرنا نمبر ایک نمبر دو منقلاق جماعت پیدل المسجد چل کر جانا ون تہ بعد السلام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور درجات کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں تو اللہ نے کہا اے محمد بتا دو اپنی امت کو اور سے سنو کہاں سوئے ہو کہاں غافل ہو منح کا حاش بخ وہ مات بخی وہ قیام امین دنو جو ان تین چیزوں پر عمل کرے گا اللہ کا تین انعام اس پر ہوگا دنیا میں ٹپ فو ٹیدین و کمات دا جیسی کرنی اسی پہلا فائدہ یہ ہوگا جو ایسا کرے گا تین کام پہلا گفٹ اللہ کی طرف سے یہ ہے اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی خیر اور بھلائی کے ساتھ گزرے گی اللہ توفیق دے یہ میں عوام میں جب درس دیتا ہوں تو اس کی تشریح کرتا ہوں لمبی چھوڑی, چھوڑی ہے وہ ماں خیر, خیر کے ساتھ کیسے گزرے گی وہ ماں طبق اور اس کی موت خیر پر ہوگی یعنی خاتمہ بھی خیر ہوگا اللہ تحفظ دے وہ کام مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے گنا سے اس طرح پاک صاف کر دے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ حدیث پوری سنی آپ نے اور درجات کیا اچھا اس سلام وہ اتحم تاہم اس سلاتھ سلام پھیلاؤ خوب سلام پھیلاؤ سلام علی حدیث میں نے لگتا بیان کیا کل بیان کیا تو شاید اتاہم تاہم کھانا کھلاؤ کس کو کھلانا ہے یہ بھی معلوم ہے آپ کو غریبوں مشینوں کو بھی منتخب روزگار لوگوں کو اور جو علمائے کرام ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر مستحق ہوتے ہیں نہیں سمجھا نہ یا کل تام خلا تھا آگے چلیے اور رات میں اٹھ کر عبادت کرنا اس سے آپ کے سرچا بلند ہو گئی اور پہلے والا آپ کے گناہوں کا کفارہ رہا ہوگا, ہوگا. دو اور بعض الفاظ میں سی الجامے میں ہے کیونکہ پانچ صحابت کے دیش ہے وہی داسل دفکل اللہ فیض الخیر لِي وَإِذَا غَيْرَ <مفتوط> اے اللہ میں تج سے سوال کرتا ہوں تمام خیرات کا کرنے کا اور تمام برائیوں سے بچنے کا مسکینوں کی محبت کا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور رحم فرما پہلا عارت طب اعباد جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے عذاب میں ڈالنا چاہے تو ہمیں فتنے سے پہلے موت دے دیتے یہ پوری حدیث میں آپ کی خدمت پوچھا عالم المرائے افراد جو عمر سلمان کی کتاب تھی جو جامعہ اسلامیہ میں میں نے پڑھا اسی موقع سے میں نے یہ حدیث یاد کی جو آپ کی خدمت میں امانت کے طور پر پیش کر رہا ہوں میں پہلے سے ہی کہا تھا کہ یہاں میں وقت تھوڑا آپ کا لوں گا تھوڑا آپ کا وقت کھاؤں گا ناشتے سے پہلے وہ یہ ہے کہ روئیت باری یہ بہت عظیم چیز ہے اور آخری دلیل یہ کہ جنت جو ہے جنت جو ہے, جنت جو ہے دنیا میں انسان کو مل سکتی ہیں جب دنیا میں جنت انسان کو نہیں مل سکتی ہے جو کہ مخلوق ہے تو جنت سے بھی بڑی نعمت تو کیسے ہو سکتا ہے لامہ ایشا و ایمان والوں کو جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور اس سے بھی زیادہ یعنی اللہ کا جس پر کافی حدیثیں ہیں میں ان حدیثوں کو نہیں پیش کرتا ہوں اس پر ایک موضوع چاہیے کم سے کم ایک گھنٹہ میں نہیں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مطالعے کی توفیش ادا فرمائے بخاری شریف میں پڑھ لیجئے مسلم شریف کتابان پڑھیے اللہ کی قسم بہت فائدہ ہوگا چلیے یہ رویت باری سے متعلق مومنین کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں بھی دیدار ہوگا اور میدان معاشر میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا میں اتنا وقت تو لوں گا کیونکہ میں پہلے سے ارادہ کیا ہوں کو حدیث پیش کرنا ہے ایک ایک کم سے کم یہ حدیث اللہ کے دیدار سے متعلق تیس صحابہ سے حدیث مرمی ہے جو میرے پاس ابھی ریکارڈ ہے کتنے صحاباز تیس سے اور سنیے کہ شاعر والا قول جو میں نے کل پڑھا تھا مما توا تر حدیث امن کے سر ممبنہ کا سب الشفادی اس میں جو حدیث متواترا ہے لفظی طور پر متواترہ مانوی تو تقریباً تین سو کے قریب لیکن لفظی حادیث جو ہے الفاظ کے ساتھ جو متواترا چند ہیں ان میں سے ایک رویت باری مومنین جنت میں اللہ کو دیکھیں گے میدان مشر میں دیکھیں گے تیس صحابہ سے حدیث مروی جو میرے پاس ابھی ریکارڈ میں موجود اس سے زیادہ بھی ہے میرے پاس تیس صحابہ کی دلیلیں فی الوقت موجود ان میں سے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں فرقیر اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے کتنی بار سجدہ کریں گے بولیے چار بار یہ حدیث بخاری شریف رسمی مالک کتاب التریف کے سب سے آخری میں بخاری ختم ہو رہی ہے ٹھیک ٹھاک وہ حدیث جو مسلم احمد کی ہے فریقیر ساجدن قبرجم آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے ایک جمعہ کے برابر مسلم احمد میرواز موجود ہے کتنا ایک جمعہ کے برابر اور اللہ فرمائے گا یا محمد ار فراثر اے محمد سر اٹھاؤ اور سنو حدیث وقل یوسما بات کہو سنی جائے گی وہ شفا تو سفارش کرو تمہاری سفارش سنی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے فی الحال رجو محتنخرا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھیں گے اللہ کی حیبت اللہ کے جلال اور اللہ کی کبریائی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گریں گے اور آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسمی تحلیل بیان کریں گے وہی محمد محامد نیلان اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسے ایسے باتوں کو ایسے ایسی تعریف کے کلمات کو داخل کرے گا جو آپ فرماتے ہیں اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ کر کیا کریں گے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی سے دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھا اور دوسری حدیث عبداللہ بجلی کی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ نے کے چاند کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چودھری کے چاند کو دیکھتے ہو صاف ستھرا اسی طرح اپنے رب کو بھی جنت میں دیکھو گے لیکن شرط یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو شیر کی طرح زندگی گزارو اللہ کا دیدار چاہتے ہو یہ میرے الفاظ ہیں معاف گا تو شیر کی طرح زندگی گزارو اس مخلوق کی در مت ہو جو رات بھر چیختی ہے اور صبح کے وقت سوتی ہے على قبل اگر تم استطاعت رکھتے ہو دو نمازوں کی خاص حفاظت کرو ایک فجر کی نماز اور ایک اصر کی نماز ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد سے آپ منگرین حدیث کی طرف دو, دو ہی نماز پکڑ لیں یعنی <تصفح> تمام نمازوں کی ہے بس بالخصون ان دو نمازوں کی دوسری حدیث بخاری مسلم کی صحابہ نے سوال کیا نبی اللہ کیا ہم نے ہم اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے دن آپ نے فرما حل تو حل تو فی فلخبر چدمی کے چاند دیکھتے ہو نہیں سدون صحاب جب اس پر بادل نہیں ہوتا ہے تو اس میں شک کرتے ہو کہا نہیں کہا کہ سورج کے کو دیکھتے ہو اور اس کے اوپر کوئی آڑ نہیں ہو اور اس کے اوپر کوئی بدلی نہیں ہو تو اس کو دیکھتے ہو نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور وہ حدیث پوری ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا اور اللہ فرمائے گا جو چیز کی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کرے اس کے پیچھے دوڑے جس نے سورج کی پیروی کی وہ سورج کے پیچھے جائے گا یعنی سورج کو بکارے گا جس نے تباخین کی پیروی کی پیروں بزرگوں کو کی پیروی کی ان کو پکارے گا الَّذین من استبار اللہ بچائیں گے اور جو منافسین ہوں وہ بھی ہوں گے منافسین بھی اللہ تعالیٰ اس شکل میں نہیں آئے گا جس شکل میں دیکھنے کی طبیعت جس شکل میں دیکھنے کی صفت یا جس شکل میں دیکھنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں ڈالی ہے اللہ تعالیٰ اس شکل میں آئے گا جس شکل کے علاوہ جس شکل میں مومنین کو اللہ کا دیکھنا معلوم نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس شکل میں آئے گا جس شکل کا علم پہلے مومنین کو نہیں ہوگا تو مومنین کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا نہ مکان ہونا هذا کی نا رب ربنا ہم اللہ اللہ کی بنا چاہتے ہیں آپ سے یہ ہمارا مقام ہے ہم اس وقت تک یہاں ٹھہریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کو ہم نہ دے کے ربنا عرفنا جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچانیں گے پھر اللہ رب العالمین اس شکل میں آئے گا فیصورت فی فیصورت اللہ اس شکل میں آئے گا جس شکل میں ایمان والے جہنتے ہیں انا اللہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں انت ربنا اللہ تو ہمارا رب ہے فریت فریت ایمان والے اللہ کی پیروی کریں گے اور اس کے بعد پل سراد یہ جہنم کے پل کے اوپر اس کو نصب کیا جائے گا آپ فرماتے انا اول من سب سے پہلے میں اور میری امت پر سرات سے گزریں گے اور آپ کے معلوم ہے پرسراد میں نے صحیح تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور آفرماتے فرماتے یہ تھا کل لم اللہ رسول جب لوگ پل سراد سے گزریں گے اس کو کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے رسولوں کی اور رسولوں کی دعا ہوگی یار ربی, یا ربی سلیم یہ لمبی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ جس طرح اللہ کا دیدار جنت میں بھی ہوگا اسی طرح میدانے مشر میں بھی ہوتے ہوگا اور اس سے بھی واضح بات کل لمحود اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے حجاب حائل کر دے گا کافروں کے سامنے حجاب حائل کرنا اس بات کی دلیل ہے کما قال شاہی رحم اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ حجاب حائل کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ البرار ابرار جو انیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کو دیکھیں گے اس لیے امام شافی کا یہ قول ابن قیم وغیرہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ولقد اتى في سوره التغفيف على أن القوم يرونه او في سوره التغفيف سوره على ان القوم قد حجبوا عن الرحمن فيدل بالمفهوم على أن المؤمنين يرونه في جننه جنات الحيوان فبذ استدل الشافعي واحمد ومما من عالم الاسمان يعني پورے قول کا مقولہ ہوا کہ تطفیف یعنی ویل المتفیر میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم کے لیے پردہ حائل کر دے گا یعنی کافیروں کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے اور عیسائز سے امام شافی اور امام احمد اور جو علماء سرف انہوں نے یہی استدلال کیا ہے میرا موضوع رواری سے متعلق یعنی یعنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ میری آخری بات تھی اس کے بعد دوسری بات نہیں ہوگی بار خلاصہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے رب کو سب سے اچھی شکل میں دیکھا اس سے مراد رویت قلبیہ ہے نہ کہ رویت بسریا ہے کہتے ہیں پالی کبھی تسلیم <سلام> محشر میں جو دیدار <سلام> ہوگا اور جنت میں جو دیدار ہوگا <سلام> <جنوت> <جنوت> دونوں میں فرق ہے اللہ ہو اللہ کو خوش رکھے میدان محشر میں جو دیدار ہوگا وہ بطور انعام اور تقریم کے کی نہیں کیوں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے اور دوسرے انبیاء کہیں گے ان نربی قدر قدی بلیون لمی قدمو قد, لم قد چھ سوال آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور نو علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مثال اسلام علیہ السلام اسالحسان, پانچ کلو یعنی پانچ کلو لذم لیکن آدم علیہ السلام سے، یہ سب کسم کہیں گے کہ میرا رب اتنا آج ہم سے غصہ ہے جتنا غصہ کبھی نہیں تھا اس سے بھی علماء نے اصطلاح کیا کہ یہ جو اللہ کا جو دیکھنا ہوگا یہ جنت والا دیدار نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ابھی اس سے پہلے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں آئے گا جس شکل میں مومنی نہیں جانتے ہوں گے تو کہیں گے اللہ تم ہمارا, ہمارا رب نہیں ہو سکتا اللہ اس شکل میں آئے گا جس شکل میں ان, کا ان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالی شکل میں ہے تو یہ جو اللہ کا جو دیکھنا ہے پیدان محشر میں یہ وہ انعام اور اکرام نہیں ہے جو انعام اور اکرام جنت میں ہوگا کیوں اس لیے کہ جب سورج کی یہ خوبصورتی ہے اور چاند کی یہ خوبصورتی ہے تو سورج اور چاند کے بنانے والے کی خوبصورتی کا کیا علم ہوگا اللہ رب العالمین اس کیفیت اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس جاؤ جلال اور جمال کے ساتھ آئے گا جس جمال کا تصور ایمان والوں کو نہیں ہوگا اس لیے اچھا سوال کیا میں نہیں چاہ رہا تھا سن سنیے امام ابن کثیر نے نقل کیا حضرت انس بن مالک سے اللہ رب عز فی کل عرب اللہ رب العالمین ہر جمعہ کو جمعہ کے اندازے کے مطابق جمعہ میں بازار لگے گی نا جمعہ کے دن جنت میں معلوم ہے مسلم شریف کلاب المان میں جنتیوں کی ملاقات بھی ہوگی ہوا چلے گی کیا کیا تو ہر جمعہ کو اللہ رب العالمین ظاہر ہوگا کیوں اس لیے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں تو اللہ فرمائے گا یا حل جن حل توری دوں نشید کیا تم ایسی نعمت چاہتے ہو کہ میں مسیح اضافہ کر دوں تو جنتی کہیں گے علم تمہیں یہ روجو ہے نا الم تخل جن وہ تو نے جینا اللہ کیا تھی نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تھی نے جہنم سے <ساس> نہیں بچا لیا کیا تھی نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا اب ہمیں کیا چاہیے اللہ فرمائے گا نہیں ایک اور نعمت باقی ہے فرق شفل اللہ پردہ ہٹائے گا فما گریلا رب بھی اللہ پردہ ہٹائے گا مومنین جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں ان کی نگاہوں میں فقیر معلوم ہوں گی کہ جنت کی جب یہ خوبصورتی ہے تو جنت کے بنانے والے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا یہ بطور اکرام کے بطور انعام کے یہ جنت میں ملے گی اس کیفیت سے مختلف ہوگی جو کیفیت جنت میں مومنین کو حاصل ہوگی کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی خوبصورتی کا اور اللہ کے جمال کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مثال ہی میں دیکھتا ہوں کہ جس آدمی نے ایک کالی عورت سے شادی کی اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اگر اس کو مل جائے ایک مثال دیتا تو کیا ہوگا اندازہ کرو ایک آدمی سائیکل پر چاہا اچانک پائلٹ بن جائے تو کیا ہوگا واللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو المراسا حلیلف اطلاع کی للف حدیث بخاری کی مسلم کی ترمدی کی للکما بھائی ما اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں دیکھ دے پوری دنیا بھنوور ہو جائے اور پوری دنیا خوشبو سے مہتوپورن ہے ایک عورت یہ ایک عورت کی بات ہے اندازہ کر سکتے ہو تو اللہ کے دیدار کا کوئی تصور کر سکتا تو اس لیے جنت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ خاص ہوگا جو مختلف ہوگا میدان محشر کے میدان محشر کے دیدار سے اس لیے جو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے حلق کے کام آئیں گے تاکہ فی فلا موافی تین جگہوں پر کوئی کسی کے کام نہیں ہوگا آئے نمبر ایک حساب کتاب کے وقت نمبر دو ہمارے اعمال ملتے وقت نمبر تین پل شراب تو یہ بہت بڑا اعمام ہے جو جنگت میں حاصل ہوگا جو مختلف ہوگا میدان محشت سے کی نہیں تو تو یہ ترمدی کی ترمدی کے بعد جراک چلیے ذرا چونکہ ہمیں ہر حال میں آج ختم کرنا ہے چاہے آپ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرو چلو اب چلو اب اب دیکھو میں کیسے چلتا ہوں اب اس کے بعد کوئی موضوع نہیں ہے بڑا موضوع آنے والا ہے کچھ دیر کے بعد اور وہ موضوع کہاں آئے گا وہ میں بتا دیتا ہوں حقوق العباد سے متعلق اس میں میں تھوڑا وقت کھاؤں گا اب دیکھیے میں کیسے چلتا ہوں منظمان کہا پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دنیا میں دیکھے گا وہ کافر ہے کافر کیوں کہا اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے قرآن نے کہہ دیا کہ لاتے کو ابسار وہ درکول ابسار وہ لطیف الخبیر یہ دنیا میں اللہ کا دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اپ نے فرمایا علم انه علی راحد من قبره کو کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اس کی اوپر موت طاری نہ ہو نمبر 3 حدیث متواتر ہے اور حدیث متواتر کا انکار کرنے والا بالاجماع کیا ہے کافر ہے۔ بالاجماع کیا ہے کافر ہے۔ کہتے ہیں ولی فکرۃ باللہ تبارک وتعالى اللہ کے بارے میں فکر کرنا ہی بدعت ہے کیا مطلب اللہ تعالی کے بارے میں فکر کرنا تو فکر کی تو اللہ نے دعوت دی ہے ان فی ذل غور فکر تو کرنا لیکن فکر مان اللہ کی ذات کے بارے میں کیفیت کے بارے میں جسید، جسید، جسید. یہ بھی لکھو رسول اللہ في, الخلق في اللہ یہ حدیث بھی حسن درجے کی انشاءاللہ ہے اللہ ہے ہاں؟ کہتے ہیں کہ تفکروا کرو الخلق مخلوق کے اوپر غور و فکر کروائی کی مناسم وفیلا وفی الفق و فلا تو ضرور یعنی اپنی ذات پر بھی غور کرو اور پھیلی ہوئی نشانیوں پر بھی کیا کرو غور کرو مخلوق کے بارے میں غور کرو اللہ کے بارے میں فکر مت کرو یعنی اللہ کی کیفیت کے بارے میں غور مت کرو کیونکہ جس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس کے پیچھے پڑو گے تو کیا ہوگا گمراہ ہو جاؤ گے ولا تخمہ علی صلا کبھی علم انفواد کا کانسول مقصود ہی کچھ اور تیسری تسلیم اور اضافہ بہ نل شک کا اللہ کے بارے میں فکر کرنا یا اللہ کی ذات اور صفات کی کیفیت کے بارے میں وہ فکر کرنا انسان کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ ایک زمانہ آئے گا تو لوگ کہیں گے آسمان کو اس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا بے شک اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا دل میں خیال آئے فوراً کہو آمن تو ملنا اور جس کے دل میں بھی اور ایک بات یاد رکھیے اس کو گرہ وواد مجھے جب آپ کتابوں سننا پیاؤ گے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو گے اسمہ اور صفات کے بارے میں علم حاصل کرو گے اس بات کو یاد ہو سکتا کوئی محفوظ ہو جائے لیکن 99 نائن فیصد میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہوگا وس آئیں گے شکر کو شبہات ہوں گے آپ اس کا حکمت کروا کا وسری ایمان یہ وسوسہ ہی ایمان کی علامت ہے صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے ہمارے دل میں کبھی کبھی ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چل جاؤں اور یہ خیال ہمارے دل میں نا. تو کا کیا دعویٰ کہ وہ صریح الایمان یہ صریح ایمان ہے اور الحمدللہ الذي رد قيده ورد وسوسه رد امرؤ الى المسجد اللہ کی طرف جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا وہ وسوسہ چاہے جتنا بھی آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اپ دعا پڑھو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا شكوک و شبہات جو دل میں ائیں آپ جو دعا کی جو کثرت کرو گے شکوک شبہات دور ہونے کے بعد آپ کا قلب روشن اور منور ہو جائے گا اور میں گفٹ ایک دیتا ہوں لیکن پیسے کے کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے دل سے شک کو شبہ ختم ہو جائے جلدی اور بالکل چمکدار ہو بالکل آپ کا دل کلیئر ہو جائے کلین ہو جائے تو کیا کرو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اللہ ہو جاتے بولنا ہے نصیب میں نے مشائق سے بھی سنا اور میں نے غور کیا تو ہم کو آیت معلوم ہو گئی اس بارے میں وہ آیت معلوم ہو گئی اللہ نے فرمائیں یادین گرولہ کرن سب بہب و مقرطن صبح شام اللہ کی تصویر کرنا ہے نا ہر وقت بھی کرنا ہے صبح شام کیوں آگے علیہ <عَلَيْكُم> <عَلَيْكُم> اس کے بعد <جَاكُم> بس صبح شام اللہ کی تصویر حال کرو گے اللہ اندھیروں سے نکالے گا روشنی کی طرف توحید سے شرک سے توحید کی طرف بدا سے سنت کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف بے چینی اور پریشانی سے عمر اور سکون کی طرف ساری روشنی ہی روشنی قلب روشن کرنے کا شروع شام کی تصویر بھی عام کرو اور ابھی آپ نے ایک عالمی کے بارے میں سنا کہ تین گولیاں لگی لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی کیوں اس نے کہ اذکار سبا والمسا کا پابند دعاؤں کا اہتمام بے کہ یہ حدیث صنعت سے ثابت نہیں لیکن سبب کا قول ہے اب دعا الصلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے تو اللہ کو یاد کرو شکر صبح دور ہو جائیں گے كلها كلها اللہ اللہ و یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے جان لو کہ تمام جانور کیڑے مکوڑے درندے چھوٹی چونٹیاں مکھیاں یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابے ہیں اور ان پر اللہ کا نظام اور قانون ہے اللہ ان سے غافل نہیں ہے عما کنان الخل کی عما کنہان خل کی غا اور یہ اللہ کی بغیر مرضی کے اور اللہ کی بغیر مشیت کونیہ کے کچھ نہیں کر سکتے چونکہ بھی اللہ کی تسمی بیان کرتی کہ نہیں چلو میں کوئی انعام نہیں دوں گا میں آج لیکن یہ حدیث سناؤں درس میں اعلان کرتا ہوں میرے پاس ایک گھڑی تھی میں نے کہا کہ جو سمزم کی دعا سنائے گا فن ایک وقت میں اس کو گھڑی انعام دوں گا میں سمجھا تھا کہ کوئی شاید نہیں سنائے گا سنائے سنا تو کوئی بات نہیں عبد الشکور نے ہاتھ اٹھا دیا وہ زمزم بیچتا تھا اور وہ سنا ہم نے کہا میلے گھڑی اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک ایسی گڑی دی ابھی یہ جو آپ جو یہ گھڑی ملی ہے اسی گھڑی مجھے آج تک نہیں ملی اللہ جنا خیر دے تو اللہ نے ایک بہترین گھڑی عطا فرمائی اس کے بعد تو بہت ارحال بتانا اصل یہ ہے کہ بخاری میں عادت موجود ہے مسلم میں ان من لس ان نبیوں میں سے ایک نبی تھے ان کو دس لیا کس نے غصہ یا انسان تھے نا بھائی تو انہوں نے جو ہے پورے گھونسلے کو جلا دیا حدیث بخال مسلم اللہ تعالیٰ کا اتاب نازل ہوا کہا تو سر بہ سان تم کو ایک چیوٹی نے ڈسا ہے تو تم کو ایک چیوٹی کو مارنا چاہیے اس اسے معلوم ہے کہ چیوٹی تو ڈسے اس کو مارو مار سکتے لیکن ایک چیوٹی کی جگہ ساری چیوٹیوں کو مارنا آپ کے لیے جائز کہا کہ تم نے اس چیونٹی کو مار دیا جو اللہ کی تصویر بیان کرتی تھی اس سے معلوم ہے کہ چیوٹیاں بھی اللہ کی تصویر بھائی منشیل اللہ یہ سب بیان دے اخری بہت ساری آیات جامع ہے نا یہ پر جامعہ نے اللہ کے اسما کا انکار کیا ایک اور محتصلا نے بولو صفات کا انکار کیا اور عشا نے صرف سات صفاتوں کو شابت کیا اور اس کے علاوہ بھی تفصیلات ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر ان فرقوں فرقو غرب ہے کہ اس بات پر ایمان لانا سندر جماعت کا خیرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ما اور ما یقون جو ہوا اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کا علم علم مطلق ہے اور اللہ نے تمام چیزوں کو شمار کر رکھا ہے اور اس میں بے شمار آیات موجود ہے انکل منفی لتا عالم انہشین قدیر ون لتا ان اللہ علا کل شہین قدیر الکلشین قدیر وا تو میں کلین اس کے بعد چلی نکاح والا مسئلہ لے ہے یارو تیرے کمال میں تو کوئی کمی نہیں اسی برس کے ہو گئے شادی شادی ہوئی نہیں. میں شاعر کے شعر میں تھوڑی تبدیلی کر دیتا ہوں اس لیے کہ ہم شاعر اگر ہوتے تو کوئی دوسرا شعر بنا دیتے اصل شاعر کا شعر یہ ہے یارو تیرے کمال میں کوئی کمی نہیں اسی برس کے ہو گئے داری نہیں جمی ہم لوگ بچپن میں کہا کرتے تھے کہنا سلیے کہ شادی میں اتنی تاخیر کیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مہاشرت شبا منی صبح جو استداعت رکھتا ہے نانو نقا کی اور اس کو جسمانی قدرت ہے اس کو شادی کرو یعنی جلدی شادی کرو کیونکہ اللہ نے کسی چیز پر مدد کا وعدہ نہیں فرمایا جس طرح اللہ نے کہا ان یقون ہو بالف ریسور نور آت نمبر بتیس اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ کیا کر دے گا مالدار کر دے گا فاروق کا مختلف الفاظ کے ساتھ یعنی مالداری علی اللہ تین آدمی کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ان میں سے گناہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی شادی کرتا اللہ ضرور مدد کرے چلیے چلیے آپ میں مختصر بتاؤں ایک لوگ جہیز پر دلیل پکڑ لے وہ تو بات اللہ تعالاً اللہ مالداری عطا کرے گا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ اللہ دے گا تم فقیر مسکین ہے کہ لڑکی والوں سے تم پیسہ مانگے گا اگر مانگنا ہی ہے تو ہاتھ میں ہمارے ہاں کی زبان میں لٹا باندھ لو کپڑا باندھ لو اور یہ سمجھو کہ گویا کہ تمہارے کی بیماری لگ گئی ہے یا مفلوج ہو گیا ہے محتاج ہے بھیک مانگو سوال کرنا جائز ہو سکتا ہے میرے جذبات اس لیے بھڑکتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی خاص موضوع ہے آپ میرے جذبات کو نہ بھڑکائے ورنہ پورا ٹائم ختم ہو جائے گا میں نے اس کے بارے میں آندولن چلایا ہے کافی اس پر بعد میں بات کریں گے میرے بھائی ایک منٹ ایک منٹ کہ اللہ نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم عزت و تو آبرو کی حفاظت کے لیے شادی کرو گے تو اگر غریب ہو تو مالدار کر دے گا اللہ اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں عبد الرحمان بن اوف اللہ نے کتنا مالدار کیا اور, اور زبیر بن اوام سعید سعید سعید بینا محمد زبیر بن عامر ہے شادی سے پہلے غریب تھے اور کا یہ تھا کہ باب الحا کتاب الغیر کتاب ال باب الغیرہ میں حدیث موجود ہے حضرت اسما سے جب شادی ہوئی میلوں پیدل جاتی تھی کھجور کے بغات میں گٹیا جاتی تھی معلوم ہے اور واقعہ بھی ایک کتاب پیدل آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے آپ نے دیکھا کہ وہ پیدل آ رہی ہے تو آپ نے ان کو بیٹھانے کی خواہش کی لیکن بیٹھنے کی لیکن وہ نہیں بیٹھی کہتی ہیں کہ فض تو خیتک تک۔ اسما کہتی ہے کہ مجھے تمہاری حیرت یاد آ گئی ہے اے, اے میرے شوہر نامدار سبیر بن عوام میں نے تمہاری خیرت کو یاد کیا کہا کہ نہیں اگر تو بیٹھ جاتی تو مجھے کوئی اس پر افسوس نہیں ہوتا لیکن تم جو اتنی دور جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تعاون کیا یعنی حضرت ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ دیا اور ایک غلام دیا جو ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی اس سے معلوم ہوا کہ داماد کا تعاون اگر محتاج ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شادی کے وقت نہیں بلکہ شادی کے بعد کرو ابھی تو تم کو کرنا ہے ولیمہ کس کو کرنا ہے یہ جو شادی کے بعد لڑکی والوں کی طرف سے کھلایا جاتا ہے اس کی کوئی صحیح نہیں کوئی صحیح روایت نہ کری اگر ہوتا تو کم سے ایک تو صحابی سے مثال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور او حبیبہ بن میں تشریف کی معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو وکیل بنایا چار ہزار درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نے بطورے مار کے اور جب نکاح ہو گیا مدینے میں ہیں اور حبیبہ کہاں ہیں حبشہ میں تو نجاشی نے کہا تصویر امبیا کی سنت یہ ہے کہ جب جب شادی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بولیے کھانا کھلاتے ہیں میں اس وقت آپ لوگوں کو تماچا تو نہیں مار سکتا لیکن بعد سے ماروں گا کنگ یہ بتائیے کہ انجاچی نے نکاح کے بعد جو کھانا کھلایا شرحبی بن حسنا کی حفاظت میں پرتے کی عیتنا کی قیادت میں نجاشی نے ابو ام حبیبہ کو بھیجا کہاں مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ملاقات کے بعد دوبارہ ولیمہ دوبارہ ولیمہ نہیں کیا یہ اس بات کی دلی کہ نکاح کے بعد بھی کھانا کھلانا ہے اے لڑکا والا تو کھلا لڑکی والے کا کھانا مت کھا ایک نمبر ایک نمبر دو دوسری طرف بخاری پڑھو فتلواری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیا سے شادی کی خیبر اور مدینہ کے بیچ میں تین دن آپ نے وہ کیا کتنے دن کیا تین دن تم ایک دن بھی کرنے کے لیے تیار نہیں چلو نمبر تین دوا کہ تین دو نمبر تین حضرت ابئی بن کاب نے شادی کے بعد سات دن تک کھانا کھلایا کتنے دن تک تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح کے بعد بھی کھلاؤ تمہیں اور اس کے بعد بھی کھلاؤ آپ ہی چنانچہ ہم لوگوں نے گلبرگہ نے اس پر عمل کیا اللہ کے فضل سے بابا خان صاحب کی بچی کا رشتہ ہوا میں نے ہی نکاح پڑھایا اور جو لڑکے والے آئے تھے وہ بہت دور سے انہوں نے سارے لوگوں کو بھی کھانا کھلایا اور کل ہو کر وہ جب اپنے گھر گئے بلاری بل تو وہاں بھی انہوں نے کیا کیا ولیمہ کیا وہ حدیث جو داؤد کی وہ ریوم حق وسلانی معروف وسلانی تو یوم یوم و ریا پہلے دن کھلانا جو ہے حق ہے دوسرے دن معروف ہے تیسرے دن ریا المود ہے یہ حدیث محققین کی تحقیق میں کیا ہے وہی اور اگر صحیح مان لے تو اس کے اس بات پر کہا جائے کہ پہلے اور دوسرے دن آدمی نہیں کھلائے اور تیسرے دن کھلاتا ہے اور اس کی نیت میں ریاری اور دکھاوا ہے کیونکہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جس میں یدا سب سے بہترین نشر و تام تام ولیم و الگ رکلا مالداروں کو بنایا جائے اور غریبوں کو چھوڑا جائے یہ مطلب ہے تو یہ اصل کیا ہے کہ ولا نکاح بے ولی وشاہد نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ولی اور دو گواہ حدیث حسن درجے کی, کی ہے اور دوسری حدیث اللہ نکاح اللہ بلی بہت ساری حدیثیں اور اس کو قرآن کی آیت ہے ولی کا سبت قرآن سے ہے وہی راسل نکاح کرو نہیں نکاح کرنا سنت تو ہے لیکن نکاح کرانا بھی اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا نہیں نکاح کرانا تو نکاح کرنے کے لیے کسی کا نکاح ہونے کے لیے کرانے والا ہونا ضروری ہے تو خطاب کس کو ہے کو خداب ہے اولی کو اولی کو ایک نمبر ہے اور ایمار والوں کو نمبر ایک نمبر دو اللہ نے فرمائے جب عورتوں کو طلاق کی عدت گزر جائے بائن طلاق کی عدت گزر گئی ایک طلاق دیا یا دو طلاق دیا عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد اگر دوبارہ اپنے شوہروں سے اپنے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو تم مت روکو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ولی کو خطاب کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے بغیر ولی کے شادی نہیں ہوگی لا تو المرا عورت عورت کی شادی نہیں کر سکتی جلمرا تو نفسا اور عورت اپنی شادی بھی نہیں کر سکتی نفسہ جو عورت اپنی شادی کرتی ہے لو میرج کرتی ہے کوٹ میرے کرتی ہے وہ ایسی عورت کیا ہے نکا بھی بغیر ولی کے اور دو عادل گواہوں کے نکاح نہیں ہوگا وہ اور مہر بھی ضروری ہے چاہے کم ہو یا زیادہ مہر کم ہو یا زیادہ کم اور زیادہ کی بات میں ذرا صاف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مہر کم اور زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ترفین مطمئن ہو جس طرح ترفین اگر آپ اپنی خوشی سے ایک لاکھ ریال دے رہے ہو بغیر کسی تکلیف کے آسانی سے ایک لاکھ اگر دے رہے ہو تو کوئی حرج ہے؟ اس بات کو یاد ہو لیکن لڑکی والا مجبور کرے کہ ایک لاکھ ریال دینا ہے اور آپ کی استداعت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ غور سے سنی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اور آپ کی مہارت کتنی تھی پانچ درہم ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک شخص آیا مسلم شریف کی حدیث ہے اس کے بعد مہر نہیں تھا کہا کہ تمہاری کیا مہر ہے تو کہا چار اوفیا جبکہ ایک اوقیہ چالیس دن کا ہوتا ہے تو چار اوقیہ کتنا ہوگا کم ہے کم ہے چار اوقیا اس کا مہر ہے اور کم ہے نا آپ نے فرمایا کر نما تن ہتون ہاں در جب گویا کہ تم اس پہاڑ کے دامن سے تراش رہے ہو پہاڑ کے دامن سے گویا تم چاندی تراش رہے ہو تم تمہاری استطاعت نہیں ہے نے اتنی مہر کیوں رکھی خیر السدافی سروہا مسلم شریق الفاظ سب سے بہتر مہر وہ ہے جو سب سے آسان ہو یا آسانی سے ادا کر سکتے ہیں لہذا حضرت عمر کا یہ جو لا فتوا مہر میں غلومت کرو یہ شرف نہیں ہے لو كانت اگر زیادہ مہر رکھنا یہ شرف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے سمجھ میں بات اور وہ روایت کی حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور کام مہر زیادہ مت کرو تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا کہ نہیں اللہ فرماتا آتی تمہیں سیا اللہ فرماتا کہ ان عورتوں کو اگر قنتار یعنی ہزاروں سونا بھی دے دو تو مت لو اللہ نے کہا اجازت دینے کے لیے یہ زیادہ دے تو مت لو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نے صحیح کہا اور, اور میں غلطی پر ہوں یعنی یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں علماء کی تحقیق منکر ہے اور اس میں ایک رابی مجال ابن جس کے بارے میں ابن حجر اور زہبی وغیرہ نے کہا مجال ابن شہید سب نہیں سمیل کبھی نہیں حدیث کمزور ہے اور اگر اس کو صحیح مان لو تو اس میں یہ ہے کہ اگر عورت پر اگر تم خرچہ کرتے ہو اور اپنی طرف سے کچھ دیتے ہو گفٹ کے طور پر اگر کچھ دیتے ہو تو اس کو دوبارہ وصول مت کرو کیونکہ احسان وصول نہیں کیا جاتا بلکہ ہم جزاؤ احسان ہے اللل احسان احسان کے بدلے احسان ہے اور آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دس مہر دس سے کم مہر نہیں ہوگی جو ہمارے برادران کا اعلان عام ہوتا ہے کیا کہ دس مہر سے دس درہم سے کم مہر نہیں ہے اس حدیث کے اندر اکرا ہوئی مبشر بن عبید ہوئے وہ قبضہ کیا ہوجزاب جھوٹا ہے نمبر ایک نمبر دو اس حدیث سے ٹکراتا ہے جس میں آپ نے ال تبھی والا اخاطی من حدیث بخاری کی تلاشو اگر چلو ہے کہ انگوٹھی ہو یہ فضانہ کی ایک عورت کی شادی آپ نے ایک جوتے پر کی دو جوتے پر اور اسی طرح چند ستو پر بھی آپ نے نکاح پڑھایا حسن درجے کی حدیثیں تو یہ ساری صحیح حدیثیں ٹکراتی ہیں اس بات سے کہ دس در سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے حدیث مبشر بن عوید کا ذاب ہے اور مہانند بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے اور قرآن اور حدوث کو حدیث کے کیا ہے خلاف ہے وغیرہ اس کے بعد کہتے ہیں سلطان ولی ملا ولی جس کا کوئی ولی نہیں ہوگا بادشاہ وقت اس کا کیا ہوگا تشاہ جرو یعنی اختلاف ہو کون بولی ہو حالانکہ ولی کون ہونا چاہیے سمجھا بولیے آبا. اصل وارث اور فرع وارث ابلشت باپ یہ دادا باپ دادا نہیں ہوتا کون ہوگا اللہ کے بندے کہاں ہیں آپ ابن ارے لڑکی کی دار... عورت کی شادی ہوتی ہے بیٹا ولی بن سکتا ہے حیرت کیا ہے کیا ضروری ہے دوسری شادی کر سکتی کہ کی نہیں کیوں نہیں کراتے وہ واہوں کی شادی ہے اے اللہ کے بندوں اور حیدرآباد کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو صرف حیدرآباد میں ہمارے بہار سے ایک عالم کیا جس کا نام وزاحت علی صادق پوری ہے بڑا نواب تھا تحریک علحدیش میں اس خاندان کی قربانیاں جواہر لال نہرو نے بھی کہا تھا کہ پورے ہندوستان کے علماء کی قربانی ایک طرف اور خاندان صادق پور کی قربانیاں اگر دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ان کی قربانی کا پل جھک جائے گا بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری قربانیاں وزاحت علی صادق پوری نے جو تحریک کی آزادی کی تو انہوں نے حیدرآباد میں تحریک برپا کی اور اس تحریک آلی اس کے تین اہم اجزاء تھے ہندوستان کی تحریک کے اسلامی ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مسعود عالم ندوی رحم اللہ کی کتاب نمبر ایک قبر پرستی کا خاتمہ نمبر دو مراسی میں کو ختم کرنا جڑ سے ختم کرنا نمبر تین نگاہ بے وغان وواہوں کی شادیا سلف میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں شاہ اسماعیل شہید کی جو بہن تھی ان کی عمر جو ہے کتنی تھی پینسٹھ سال تھی اور عبد الحیب ڈھاروک عمر کتنی تھی پچہتر سال تھی اس سنت پر کو عمل کرنے کے لیے انہیں شادی کرائی کہنا یہ ہے کہ ولایت علی شادی پوری نے اللہ کی قسم کم سے کم حیدرآباد میں ایک ہزار بیواؤں کی شادیاں کرائی سنت کو زندہ کیا کیونکہ اس زمین میں بڑی تاثیر ہے اور اسی کا اصل ہے کہ آج آپ لوگوں کے اندر یہ جو غیرت اور یہ جذبہ اور یہ قربانی بولے بدودی کی وہ یا خروج و زمین جب اچھی ہوگی تو پیداوار بھی اچھی ہوگی وہاں کی آواز پوری ہندوستان میں پھیلی ہندوستان کی قربانیاں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوست... اسی حیدرآباد کے نواب الدولہ نے محمد علی رام پوری جو طریقے شہیدین کا امبردار بردار تھے ان کے ہاتھوں توبہ کیا شرک و بلت سے قبر پرستی سے توبہ کیا یہاں تک کہ اپنی جانیں جیل کی سلاخوں میں دے دی لیکن توہین تاریخ... تاریخ... تاریخ... تاریخ... سنت پر قائم رہے تمہر حال جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کہتے ہیں میں اس موضوع پہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے ایک مجلس میں تین طلاق اگر دی جائے تو ایک ہی طلاق ہوگی یا ایک ہوگی تین ہوگی یا ایک قرآن و سنت کے اصول اور سید حدیث ابن عباس رکانہ بن یزید ان تمام دلال کی روشنی ایک مجلس کی تین تلاب ایک ہوتی ہے یہ مسلک زیادہ قوی ہے انشاءاللہ شاء اللہ ابن تیمیہ کا مطالعہ کیجیے اور ہندوستان کے بھائیوں کے لیے نکاح ہے محمدی پڑھ لیجیے دلائل ہیں اور حضرت عمر والا جو فیصلہ ہے جو انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں میں نے مطالعہ کیا ہے ذاتی طور پر اصل کتاب کا جو ابن خیم کی کتاب ہے یا اللہ بہت مشہور کتاب ہے نہیں نہیں وہ سب نہیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں وہ شیطان کے مکروفر ابھی میں بتا آسان کس نے کہا اللہ پر کہتے ہیں اس میں ان کا رجوع کرنا ہے اور کہتے ہیں صنعت منقطع ہے لیکن میں نے تمام سندوں کو دیکھا یعنی علماء سے بھی پوچھا جو تخریج وغیرہ دیکھنے کے بعد بہرحال وہ روایت حسن درجے تک ہے صنعت کے اعتبار سے حضرت عمر کا نے تین چیزوں پر افسوس کیا ندامت کا اظہار کیا ان میں سے اس بات پر بھی. حضرت عمر کا رجوع ہونا ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی تین طالب کو تین جو قرار دیا تھا وہ سیاسی مسلحت کے پیش نظر تھا ان کا رجوع ثابت ہے اور اگر رجوع ثابت نہیں بھی ہے تو سورہ نسا کی آتم ففٹی 59 پڑھ لیجئے فیم تنازعات الفیشین فرد اللہ ورسول اور آگے بعد میں بتاتا ہوں انیس سو میں بہت بڑا سیمینار ہوا تھا گجرات مد... کے اندر احمد آباد میں شہ سلاؤ الدین یوسف کی کتاب ایک مجریس کی تین طلاق مطالعہ کیجیے وہ اس میں جو آپ کا یہ جو سب سے زیادہ گالی دے رہا ہے اس وقت سلمان ندوی اس کا مضمون بھی میں نے پڑھا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جو اہل حدیث ایک مجلس کی تین طلاق کو تین کہتے ہیں یہ قرآن حدیث کے مطابق اس وقت ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے بہت سارے علماء احاف نے اس بات کی شادت کی کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہے وہ رضا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام میں نر مناز ہوا اور اس پر ایک رسالہ ہمارے استاد محترم حفظہ اللہ شیخ محمد اشفاق السلفی حفیظ اللہ بارغفی جنہوں نے ہر دور ہر زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے رہے اس کے اوپر ہر دور ہر زمانے میں علماء کی ایک فہرست شمار کی ہے اور یہ جو کہا کہ اجماع ہے اس پر رد کیا ہے بہت بڑا سیمینار ہوا تھا طرح کے پر کلکتہ میں وہ العظیم میں یہ جبرا کہتا ہوں کیونکہ کئی لوگوں نے شیخ سبی الرحمان مبارک پوری سے سنا میرے پا ہے نہیں گواہ شیخ سبی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اس مجلس کے صدر تھے انہوں نے کہا کہ کے سناتا پر جو شیخ اشفاق سلفی کی تقریر جو میں نے جتنی صاف ستھری سنی میں نے اپنی صاف ستھری تقریر میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ حقائق کہ یہ بالکل واضح اس لیے حق واضح ہونے کے بعد جاند مسیرہ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرعی مسئلہ اگر علماء کی کچھ جماعت کہتی ہے ایک کہ مجلس کی تن تلاب ہم تین مانتے ہیں یہ ان کا اشتہار ہے لیکن من لیکن من تطبہ اور جو رخصتوں کو لے یا علماء کی اخوال کے اقوال کے پیچھے چلا جائے وہ سندھی بن سکتا ہے کہ دلائل کے ساتھ جو باتیں آپ کی کوئی سمجھ میں آتی ہیں آپ اس پر عمل کیجئے اور اگر کسی آدمی کا کوئی اشتہار ہے تو ہمیں برسر عام اس کو بیان کرنا یا اس کے اوپر آئے کچھ اچھالنا یا اس کے کیڑے نکالنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس پر صورت کی روشنی سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ ایک جس کی تین طلاق ایک ہی ہے کتاب و سنت کے مخصوص اور مش... شرع مسلحت کی روشنی میں اس لیے اس کو ختم کرا کے چلے جب کوئی مرد اپنی بیوی بی کو تین طلاق دے تو اس کو حرام ہو جاتی ہے یعنی مختلف مجلس میں مختلف عدت میں وہ بھی اختلافی موضوع ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک مہینے میں ایک طلاق دے دیا پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق تین تین مہینے میں تین طلاق دے کر مقلازہ بنا دیا یہ خور بھی ذائق خور ہے صحیح بات یہ ہے کہ تین تین جو ہے کی جو عدت ہے یہ سب مل کر ایک ہے یعنی ان تینوں حیث کی عدت میں جو اب طلاق دو چاہے جتنی دوگے وہ ایک ہی طلاق میں رخانہ بن یسید نے پہلی طلاق نبی صلی اللہ کے زمانے میں دوسری طلاق حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان کے زمانے میں دی اس لیے ہر مہینے ایک ایک طلاق دے کے مغلزہ بناتے ہو اور بندوق کی تینوں گولیوں کو ڈائریکٹ نکال دیتے ہو جب ایک چھوٹی گولی سے چڑیا مر سکتی ہے تو تینوں گولی مار کر کے نقصان کر رہے ہو اس لیے شریعت کے اصول کی روشنی میں ایسی عدت میں آدمی کو تلاک دینا چاہیے جس میں بیوی سے ملاقات نہ کریں اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اگر اس بیچ میں رجوع کرو تو ٹھیک ہے اور جو متعلقہ ہے اس کے لیے نان و نفقہ نفقہ اور سکنا متعلقہ رچیے کی جو عزت ہے اس کے رناہ تو شکن دوں نفقہ بھی دینا پڑے گا اور سکنا بھی دینا پڑے گا یہ مسئلہ حل کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا شریح اصول کی روشنی میں تو اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کرے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی مختلف زمانے میں اگر تین طلاق پڑ گئی تو اس کے بعد حلال نہیں ہوگی لیکن یہ جو حلالہ کی جو چھری ہے پڑھایا کے لیے حلالہ کی چھری پڑھا ہے اس کا حال یہی ہے کہ اگر حضرت عمر یا ان کے قائم مقام کوئی ہوتے تو کم سے کم کوڑے تو مارتے لوت یا محل حلالہ کرنے والا جس کے لیے حلالہ کیا جائے میرے سامنے لایا جاتا تو میں اس کو کیا کرتا, رجم رجم رجم کرتا. حرام کیا. حلال اللہ المحلل لہ لہ. حلالہ کرنے والے کی کیا جائے اس کو بھی اللہ کرسن درجے کی حدیث دارمی کے اندر اللہ مشتحار یہ دو میں کے لیے تین دن کے لیے شادی ہوتی ہے یہ سیاحوں کا متا ہے یہ سانٹ ہے کیا ہے سانٹ سب کو بند کرو اور سنت کے مطابق شادی کرو استطاعت ہو تو اس سنت کو زندہ کرو فن کہو ماتا وزلا جو تم کو پسند ہو یہ نہیں کہا جو تمہاری عورت کو پسند ہو نہیں سوال تمہارے پسند تمہاری عورت کوئی بھی خیرت مند عورت اس کو, کو برداشت کر سکتی کیسے ہو سکتا جس کی استطاعت ہو اگر کر سکتا ہو اس کو کوشش کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر تیراکی جانے ہوئے اگر سمندر میں چھٹانگ لگائیں گے تو کیا ہوگا <تصحاب> چلیے کچھ <تصحاب> سمجھ میں آیا چلیے پانچ منٹ میں بھی آگے چلے جائیں گے سنیے کسی مسلمان مرد کے لئے حلال نہیں ہے جو اللہ محمد اللہ کی گواہی دیتا ہے کسی مسلمان اور کسی مسلمان مرد کا یعنی مسلمان مرد عورت کا خون حلال نہیں ہو سکتا اس کا خون اور اس کا مال اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پہ حرام ہے اور ایک مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو اللہ کے نظیر خانے کعبہ سے بھی زیادہ بولیے عظیم ہے آپ خانے کعبہ کا تو عبداللہ بن عمر کی روایت رحیۃ وہ آدم قرمت آپ نے کعبہ کو دیکھتے ہوئے کہا اے کعبہ تیری عصمت کا کیا کہنا تیری خوشبوؤں کا کیا کہنا تیری خوشبوؤں کا کیا کہنا تیری عصمت کا کیا کہنا من ایک مسلمان کی عزت و وا ہے کعبہ اللہ کی قسم تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے جب تک ایمان والے موجود ہیں کعبہ موجود رہے گا ایمان والے موجود رہیں گے کعبہ کو اٹھانے کے لیے جو لشکر آئے گا اللہ اول اور آخر کو بہتر مقام پر دھسا دے گا جب ایمان والے نہیں رہیں گے جو حرمل کا من المنشا ایک چھوٹی پڈلی والا حبشی آدمی کعبہ کو گرا دے گا سمجھ میں بات تو اللہ کے نزیک ایک مومن کا مقام کعبہ سے بھی زیادہ ہے جب اسے کعبہ میں ایک کعبہ کے اندر حدود ہے یعنی مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر نہیں ایک لاکھ سے یہ بھی ہم لوگ بولتے ہیں ایک لاکھ سے نہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک کون اچھا اچھا ابنماجا کی روایت ہے یہ اور اس میں شیخ ابن ماجہ کے جو شیخ ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں تفرد ہی لیکن چونکہ یہ حدیث ابن عمر سے موقوفر بھی, یعنی بھی ہے اور موقوف بھی ہے ابن ماجہ میں ہے یہ روایت اور صرف ابن ماجہ میں حدیث کی دوسری کتاب میں یہ روایت موجود حدیث کی دوسری کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے دیکھیے طالب اگر سکی ہوتا ہے تو استاذ کو بھی علم دیتا ہے ان کے سوال سے کتنی بات واضح ہوگی یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں حدیث کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے سب سے بات نمبر ایک نمبر دو ان الفاظ لیکن ابن عمر کی کا دوسرا قول مروی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جسے اللہ مالوانی وغیرہ نے تسلیم کیا کہ ابن عمر سے یہ قول موقوفن بھی مروی ہے کہ ایک مسلمان کا خون اور اس کی عزت و ابرو اللہ کی نظیر کعبہ سے بھی زیادہ ہے اور اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوتے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لو اللہ اس طرح خفید ہے میں کب اللہ ہوں نا سات و آسمان اور سات و سبین کی مخلوق اگر ایک مسلمان کے ناخون میں شریک ہو جائے تو اللہ ان تمام کو جہنم میں ڈال دے گا زمال الدین کی حدیث ہے پڑھوے پڑھے تو کم سے کم اللہ زمال مسلم پوری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے لیکن ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک بہت گرا ہے اب سے بات کرتے ہو پوری مخلوق فنا ہو جائے اللہ کے یہاں زیادہ آسان ہے لیکن ایک مسلمان کا خون ہم نے وہ دروازہ بنا دیا ایک مسلمان کو جس نے قتل کیا جان بوجھ کر اتر ٹھکانا کہا ہے ہمیشہ <تصفيق> ہمیش اللہ کا غضب اور اس کی لانت رہے گی اس لیے حضرت ان عباس اور ابن عمر وغیرہ کا فتو ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ اگر سے توبہ کرے تو توبہ تو قبول ہوگی اتنے سارے صحابہ سخت موقف رکھتے ہیں اور ایسے وقت میں ایسے دوائش اور فتنہ پرور اور خارجید جدیدہ جنہوں نے مسلمانوں کے خون کو کے بوتل اور بسلری کے بوتل سے بھی زیادہ سمجھ نہیں آئے اللہ رب العالمین وہ دن دکھائے گا کہ یہ مٹ جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے کما من القرآن فعین القرآن لوگ جو قرآن پڑھیں گے آخری زمانے میں اور قرآن ان کی حالت سے نیچے نہیں جائے گا یہ فتنہ پرور ہوں گے زمین کے ناپاک لوگ ہوں گے کہا کہ جب جب ایسے لوگ برپا ہوں گے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے بیس مرتبہ سے زیادہ نبی سے یہ حدیث سنی یہ سارے فتنے انشاءاللہ ختم ہونے والے ہیں اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ کیا یہ تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دیے مخالف سے نہ گھبرا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں مئو دریا کا حریف کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں مئو دریا کا حریف میں بھی یہ جانتا ہوں کہ آفیت ساحل میں میں بھی یہ جانتا ہوں کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف میں بھی یہ جانتا ہوں کہ آفیت ساحل میں ہے جانتا ہوں میں کہ آفیت ساحل میں ہے ناشتہ ہو گیا کسی مسلمان کا خون جو اللہ محمد کی گواہی دیتا ہے مگر تین طریقوں میں یا ایمان کے بعد کوئی مرتد ہو جائے من بدل دین یا ناحک کسی مسلمان کو کیا کرے قتل کریں تین طریقے پہ اس کا خون حلال ہوگا لیکن اس کا خون جو حلال ہوگا تو ہر زید بکر کو قتل کرنے کا حق نہیں حا وقت آگ یہ وقت جو حکومت وقت ہے وہ قتل کرے گی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا لیں اور کہیں کہ میں امیر المومنین ہیں. تم امیر المومنین نہیں ہو امیر الشیاطین ہو کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہتے ہیں عما شوالی کے بطب المسلم حرام اور جان لو کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یہ مسئلہ واضح ہے اور ایک مسئلہ اور ہم کو کہنے دیجیے وہاں تک پوچھنے دیجیے ناشتہ آپ کا رکھا جا رہا ہے سنیے ایک نئی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ بھی سنیے گا کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی کلو شہید حال کون اللہ بچا کل بنائی گا فون کلسل موت ترجمے کی ضرورت ہے بالغ لوگ ہیں آپ لوگ اخل کے اتوار سے بالغ ہے ساری چیزیں فلاں ہو جائیں گی صرف اللہ کی ذات باقی رہیں گی لیکن آٹھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی باقی رکھنے سے باقی رہیں گی آٹھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے باقی رہنے سے باقی رہیں گی سنیے یہاں پر کہتے ہیں جنت و جہنم یہ فلاں نہیں ہوگی عرص جس ارش پر اللہ مستبی ہے وہ فلاں نہیں ہوگی کرسی جس کی تفصیل ابن عباس نے کی مؤذہل قدم اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ لو لو ہے محفوظ یہ قلم اول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ماكتب ما قال اكتب ما كان وهو كائن الى يوم القيامه لو پہلے اللہ نے پیدا کیا یا قلم کو اللہ قلم بحلي عرش پہلے عرش مخلوق عرش مخلوق ہے عرش پہلے ہے یا افغان عرش ہوا ہے حدیث قرآن کی یاد بھی ہے اور حدیث میں بھی لفظ ہے ادھر چلا گیا کیا ہے کہ, کہ اللہ کا عرش کس پر تھا پانی پر تھا تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا عرش پہلے ہے اور جو حدیث آتی ہے اب الما اللہ قلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا کیا کہا تخ ماکان جو ہوا وہ بھی لکھوا جو ہونے والا ہے اس کے مطلب پہلے بھی کوئی چیز ہوئی ہے تو زمین اور آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے کائنات کی تقدیر لکھ دی عبداللہ بن عمر بن امراس کی روایت ہے معلوم ہے نا تو اللہ تعالی نے ساری چیزوں کی مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے اسی طریقے سے سور جو ہے سور سر یہ چیزیں فنا نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اتنی صاف نہیں ہیں میں ایک دوسری چیزہ آپ کو پیش کر رہا ہوں اس سے بھی زیارہ فریش پانی جو بالکل صاف سترہ ہے پی بھی سکتے ہیں اور اس کو لے بھی جا سکتے ہیں اللہ ماسویوتی نے جو کہا ہے اس کو درہا یاد رکھئے شیر میں کہا ہے تو حکم البقای عموها من الخلق والباقون فی حیز العدم فی العرس والکرس نار و جنتون وعجم وارواح وکذ الخلق والخلم یعنی۔ کہتے ہیں ایک ساری مخلوق فنا ہو جائے گی لیکن آٹھ چیزیں باقی رہیں گی جن میں اللہ کا عرش کرسی جنت اور جہنم کتنا ہوا عرش ایک کرسی دو نار تین جنت چار تو جنت رہے گا تو اس ہور بھی رہے گی پھر جنت بغیر ہور کے جنت تو ہی ہوا آسواز جنت ہے ہی نہیں جب تک اس میں آسواز نہ دنیا کی ساری نعمت مل جائے اور آسواج نہ ہو تو پھر وہ آج اور اسی طریقے سے یہ ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ یعنی نقشہ بنا کے بتا دیڑھ کی ہڈی دیکھا لمبی اس کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں وہ باقی رہے گا کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلو ابن آدمیا کلو تو ابن آدم کا پورا جسم مٹی کھا جائے گی لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا حصہ جو ہے وہ باقی رہے گا مین ہو کھلے کا اسی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی کے ذریعے دوبارہ اس کی تخلیق وجود میں آئے گی سمجھ میں آئی بات میم رات اللہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کرے گا جس حالت میں ان کی موت ہوگی سجدے کی حالت میں موت ہوگی تو اسی طرح اٹھائے جائیں گے آپ بتائیں کسی ایک ایسے سلق میں سے کسی کا قول بتائے جو سجدے کی حالت میں مرے ہوں بولیے نہیں صحابی کا نہیں چلو لوگ تو قرآن پڑھتے ہوئے مجاہدین جبر رومی جو ابن عباس کے شاگرد خاص تھے سجدے کی حالت میں ان کی تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اٹھائے گا جس پر ان کی موت ہوئی ہے قیامت کے دن جیسا کہ حدیث مسلم شریف یوں ہر بندے کو اٹھایا جائے گا اس چیز پر جس پر اس کی موت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا ایک فریق الفل الجنت و فریق الف سعید ایک فریق جنت میں ایک فریق جنت میں اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے کہے گا انسانوں جنات کے علاوہ کون تو کیا ہو جاؤ مٹی ہو جاؤ یعنی کب بدلا دلا اگر کسی سنگھ والی بکری نے کسی بغیر سنگھ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا بدلہ دلا دے گا اس کا اس کے بعد کہے گا کون تھورا تو کافر کہیں گے یار نہیں تنیکو اس کے بعد ایک جو موضوع آنے والا ہے اس میں تھوڑا سا وقت کھانے والا ہوں لیکن آپ لوگ ناشتہ کھا لیں ابھی ناشتہ تیار مکمل ابھی جو بات چلے گی وہ کیسات سے متعلق قیامت کے کی اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے گا اس میں چند حدیثیں ہیں انشاءاللہ ایسی ہیں جن کو سن کر کے آپ کے دل و دماغ خوشبو سے معطر ہو جائیں گے نہیں شخ وہ سورت نہیں ہے آپ کو دکھائی نہیں ملیالی زبان میں تعلیم ہو رہی بچوں کی تو خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سور سے جو شہر میں نہیں سمجھا ایک چیز اور ان پر سب سے اللہ جو اسٹیشنر